الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا وان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم من الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يبقوا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو الصيع العليم ومن جاهد منا يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين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 من, لساني قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا من شرور ان اللہم الحق حقا باطلا اللہم ربنا جعلنا من اللہ حقم واہل یا حضرات جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہمارے آج کے درس کے سلسلے میں تین اطراف سے کچھ تمہیدی وضاحتیں ضروری ہیں پہلی بات جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے گوشت گزار کی ہے کہ ان مجالس میں قرآن مجید کی جن آیات کا اور جن مقامات سے درس ہو رہا ہے در حقیقت ان کا تعلق مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب سے ہے یہ نصاب اس کی ایک طویل داستان ہے کہ یہ کیسے وجود میں آیا اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے بہرحال اس نصاب میں انتخاب کی بنیاد دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ ہمارے دین کا ایک جامع تصور اس نصاب کے ریے سے اس کے قالیہ سامے کے سامنے آ جائے اور دوسرے یہ کہ فرائض دینی کا ایک صحیح اور ہواگیر تصور واضح ہو جائے کہ ہم جس دین کے نام لیوا ہیں جس کے پیروکار ہونے کے مدعی ہیں اس دین کے ہم سے تقاضے کیا ہیں وہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے اس لیے کہ جب تک یہ تصور صحیح نہ ہوگا اور جامع نہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا طرز عمل بھی اگر تصور ناقص ہے تو طرز عمل بھی ناقص رہے گا تصور محدود ہے تو ہمارا دینی رویہ بھی محدود رہے گا اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز ہے سورت آس حکیم مختلف ترین صوتوں میں سے ہے اس لیے کہ تین آیات سے کم پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے. اور حسن اتفاق عام مجید کی تین ہی صورتیں ایسی ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہے سورت العصر سورت النصر اور کوئی القوس کویا تین مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے لیکن اس کی جامعیت کا یہ ہے امام شافی اور تعلق علیہ سے دو قرآن کل ہیں ایک تو یہ کہ لو تدب بر ناس واضح صورت اور صرف اس صورت پر تدبر کرے اور کرے تو یہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی اور ایک اور قول ہے جسے جس مفتی محمد عبدہو نے نقل کیا تصویریں پارا ہم میں وہ بہت ہی عجیب قول ہے بہت انداز تعبیر جو ہے وہ بڑا بہت ہی انوکھا بہت پیارا ہے اس کی روح سے بخشافڑی نے یہ فرمایا کہ لو لم یونز منز اور آنے سیواس اگر قرآن مجید میں سا سا اس صورت العصر کے اور کچھ حاصل نہ ہوتا تو بھی یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہے یہ نو بارے میں روایات ملتی ہیں کہ اب ان کی باہم ملاقات ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورت العصر سنا نہ لے اب کس صور مبارکہ میں انسان کی کامیابی کے چار لوازم کا ذکر ہے چار شرائط ہیں انہیں شرائط نجات کہیں لوازم فلاح کہیں لفظی فرق ہے حقیقت ایک پہلی شرط نجات یا پہلی لازمی شے کے جو فلاح کے لیے ضروری ہے وہ ہے ایمان دوسرے عمل صالح تیسرے تواصب الحق حق کی ایک دوسرے کو تاکید اور وسیعت اور چوتھے تواسب صبر صبر کی ایک دوسرے کو تاکید اور نصیحت اب یہ چار عظیم عنوانات ہیں در حقیقت کہ جو شخص بھی قرآن مجید سے کچھ ذہنی تعلق اور مناسبت رکھتا ہے بآسانی با یہ بات اس پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید میں اصلاً یہی چار مضامین ہیں جو بیان ہوئے یا ایمان کی تفاصیل ہے ایمانیات کی تشریح ہے مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ آپ کو یہی ایمانیات توحید معاد رسالت آخرت یہ چیزیں ہیں کہ جن پر تفصیلی مباحث ملیں دوسرا قرآن مجید کا ہے موضوع اعمال صالحہ ان اعمال صالحہ میں البتہ یہ ہے کہ اس کے مختلف بوشے کہہ لیجیے یا مختلف مرتبے کہہ لیجیے ایک ہے ایک انسان کی انفرادی زندگی اس کا کیا نقشہ قرآن پیش کرتا ہے انفرادی سیرت و کردار کی کیا جھلک ہے جو قرآن ہمیں دکھاتا ہے یا میں کہا کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے الفاظ میں قرآن کا مرد مومن اس کی شخصیت و سیرت اس کا حیولہ کیا ہے پھر یہ کہ اشخاص سے مل کر معاشرہ وجود میں آتا ہے تو قرآن مجید نے کن معاشرتی ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہا ہے اور قرآن کا تصور کیا ہے سوشل ایولز کا وہ معاشرتی برائیاں کیا ہیں کہ کی جنہیں وہ معاشرے سے اریڈیکیٹ کرنا چاہتا تیسرے یہ کہ اس سے بالا تر ایک سطح ہے ملی اور ملکی اور قومی اور ریاست کی سطح پر تو اسلامی ریاست کا تصور کیا ہے پھر یہ کہ اس کے جو مختلف گوشے ہیں عدلیہ ہے اسی طریقے سے مقننا ہے مقننا کے کیا حدود ہیں اسی طریقے سے قوانین ہے فوجداری قوانین ہے دیوانی قوانین ہے ان تمام کو آپ جمع کریں گے تو یہ در حقیقت عمل سالے کی تفصیل ہے ایمان کے نتیجے میں انفرادی سیرت بھی ایک خاص طرف پر ڈھلے گی اگر اللہ کا یقین ہے آخرت کا یقین ہے رسالت کا یقین ہے تو انفرادی شخصیت میں بھی تو یہ یقین مناقص ہوگا انسان کے انفرادی رویے میں بھی اس کی جھلک نظر آئے گی معاشر, معاشرے کے اندر بھی اس کی ریفلیکشن ہوگی ملی اور قومی اور سیاسی سطح پر بھی اسی کا ظہور ہوگا تو یہ ہے عمل سالے کی تشریح اب تیسرا اہم موضوع ہے تواسی بالحق تواسی بال حق کے لیے قرآن مجید نے متعدد اصطلاحات استعمال کی مثلاً امر بال معروف نہیں المنکر نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا یا دعوت اللہ اللہ کی طرف بلانا یا شہادت الناس لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے ہمیں بتایا نہیں گیا یہ وہ سلسلہ ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ حجت قائم کر دیں اپنی دعوت و تبلیغ سے رسول مبشرین و لے اللہ یقون سے حجت رسول وکال اللہ عزیز الحکیم ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت کوئی دلیل کوئی معذرت کوئی بہانہ باقی نہ رہے جسے کہ وہ اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں پیش کر سکیں لے اللہ یقون علی اللہ اللّہ حجت بعد رسول بکان اللہ عزید الحکیم اب یہ جو شہادت الناس کی ذمہ داری ہے جو پہلے انبیاء کے ذریعے سے پوری ہوتی رہی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری بحثیت مجموعی امت محمد علا صاحب السلاط والسلام پر منتقل کر دی گئی ان کے کاندھوں پر ڈال دی گئی جیسے کہ ہم نے سورہ حج کا آخری رقو پڑھا ہے ابھی چند ہی مہینے ہوئے ہیں کہ اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اور اس جہاد کی غرض و غایت کیا ہے لے یقول رسول و شہید الم عَلَى النَّاسِ تاکہ رسول بنے گواہ تم پر اور تم گواہ بنو پوری نو انسانی پر یہ اصطلاحات ہیں اسی تواصب الحق کی اب اس کے ضمن میں یہ ساری اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں اسی کے لیے جامع اصطلاح جہاد ہے جس پر کہ سورہ صف میں ہم بہت ہی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر چکے اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے جہاں یہ بھی ایک درجہ ہے حجت کا کہ آپ نے زبان کے ذریعے یا علمی سطح پر حقیقت کو بیان کر دیا یہ بھی حجت قائم ہوئی لیکن حجت ب تمام و کمال قائم ہوگی جب آپ اس کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دیں وردہ یہ کہنے کا موقع باقی رہتا ہے کہ صاحب بات تو بڑی اچھی تھی لیکن ناقابل عمل تھی یہ تو یوٹوپیا تھا ایک خیالی سی بات تھی انہونی بات ہے انسان اپنی ان تمام جو بھی اس کے اندر کمزوریاں ہیں خلق الانسان انسان و ضعیفہ قرآن مجید خود کہتا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے تو اپنی ان کمزوریوں کے ساتھ وہ اس چیز پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا یہ حجت ختم ہوتی ہے اس وقت جبکہ اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا جاتا یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نبی نے دعوت پیش کی کہ یہ کرو تو وہ کر کے خود دکھایا انہوں نے کہا اللہ کے فرما بردار بنو تو انا اول المسلمین سب سے پہلے فرما بردار میں ہوں تو جو بھی تعلیم دی جائے اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا جائے تو پھر وہ در حقیقت حجت قائم ہوتی ہے اپنے آخری درجے میں ورنہ پھر میں ارض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کی گنجائش رہتی ہے کہ بات تو اچھی تھی لیکن درمیانے کارے دریا تختہ بندم کردئی باس بھی گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش یہ کہاں ہو سکتا ہے اب یہاں نوٹ کر لیجئے اگر یہ ضمنی بات ہوگی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے انسانوں میں سے بھیجے اور جب لوگوں نے کہا کہ انسانوں کو ہم کیسے رسول مان لیں تو انہیں بات یہ سمجھائی گئی کہ انسانوں کے لیے نمونہ تو انسان ہی بن سکتے فرشتہ انسان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا وہ انسان کہ جس کے اپنے بھی بال بچے ہوں وہ انسان جس کو خود بھی پیٹ لگا ہوا ہے وہ انسان کے جس نے شادی کی ہے اس کی بھی ذمہ داریاں ہے وہ انسان اگر اس راستے پر چل کر دکھا دے کہ جس راستے کی وہ دعوت دے رہا ہے تب حجت قائم ہوئے ورنہ فرشتہ اگر چل کر دکھا دے تو فرشتے کو تو نہ پیٹ لگا ہوا ہے نہ اس کے کوئی جورو جاتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی اس طرح کی ذمہ داریاں ہیں لہذا وہ حجت نہیں بن سکتے حجت بنیں گے تو انسان بنیں گے اب اس کے لیے جد جو ہو اس کے لیے کوشش اس کا آخری مرحلہ کیا ہوگا جو خاص طور پر رسالت محمدی کے ذمن میں بہت اہم ہے علیہ صاحب سلاۃ وسلام کیونکہ حضور پر دین کی تکمیل ہوئی ہے لہذا حضور کے لیے اس حجت کو قائم کرنے کے لیے لازم تھا کہ اس دین کے مکمل نظام کو قائم کر کے دکھاتے اگر دین میں معاشرہ اور اس کے بارے میں ہدایات ہے تو ویسا معاشرہ قائم کر کے دکھاتے ہیں. اگر اسلامی ریاست کا کوئی نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے اسلامی حکومت کا کوئی نقشہ پیش کیا ہے تو ویسی حکومت اور ویسی ریاست قائم کر کے دکھائے تب حجت قائم ہوگی یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جس سے اب جو اگلا ٹرن آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ میں ہمیں وہ انقلابی رنگ نظر آتا ہے صرف دعوتی اور تبلیغی نہیں دعوت بھی ہے تبلیغ بھی ہے تربیت بھی ہے تسکیہ بھی ہے تعلیم بھی ہے وہ تمام چیزیں جو سابقہ انبیاء اور رسول ہاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ حضور کی سیرت متحرہ اور شخصیت مبارکہ میں بھی تمام و کمال موجود ہے بلکہ ان اعتبارات سے بھی حضور کا مقام بہت بلند ہے بہت ممت اور ممتاز ہے لیکن جو چیز کے مابہل امتیاز بنتی ہے جو چیز کے حضور کے لیے ایک بالکل ممیز مقام معین کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صرف ایک داعی اور مبلغ نہیں تھے بلکہ آپ نے بال ایک انقلاب برپا کر کے اور ایک نظام حکومت ایک اسلامی ریاست بال قائم کر کے دکھائی اور وہ نظام حکومت اور وہ اسلامی ریاست کم سے کم تیس برس تک تو ہمارے دشمن بھی مانتے ہیں کہ بتمام و کمال اپنی بالکل صحیح اور اعلیٰ ترین شکل میں دنیا میں قائم ہوئے اس کے بعد اگرچہ تدریجاً اس کے اندر زوال آیا ہے لیکن وہ زوال بھی جان لیجیے تدریجاً آیا ایک دم نہیں آیا بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ اس میں خرابی آئی ہیں ہوتے ہوتے وہ عظیم عمارت جو ہے وہ گری ہے وہ جو ایک شعر ہے کہ کنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ وہ عمارت بڑی عظیم تھی وہ ایک دن میں زمین بوس نہیں ہو گئی ہے بلکہ تدریجاً اس کے اندر زوال آیا ہے بارال یہ ہے وہ چیز کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ میں ہمیں انقلابی رنگ نظر آتا ہے اور یہ میں ارز کر چکا ہوں سورہ صف کے درس کے ذمن میں کہ اگر یہ چیز پیش نظر نہ ہو تو حضور کی سیرت میں تضادات نظر آئیں گے اصل میں یہ جو ہے مقصد حضور کی بے ست کا ہوسلا رسول و دین الحق رین کل ہی اگر یہ پیش نظر نہ رہے تو ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ حضور کی سیرت میں تضادات ہیں وہ تضادات کیا ہے کہ مکے میں بارہ برس تک آپ نے تلوار اٹھانا تو درکنار ہے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا نہ خود اٹھایا نہ کسی کو اٹھانے کی اجازت دی حکم یہ تھا کہ ماریں کھاؤ تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے لیٹ جاؤ تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں برداشت کرو ڈٹو کھڑے رہو لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں اب وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان بدر میں تین سو تیرہ کی ایک جمعیت لے کر بہرحال حال اور نیزے ان کے ہاتھ میں ہیں جتنے بھی ہیں وہ میدان جنگ میں آئے وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دامن عہد میں اپنے جانساروں کے ساتھ وہ جو, جو بھی جان اور مال کی ایک بازی لگ رہی تھی زندگی کی اس کے اندر شریک ہے تو بظاہر کہنے والا کہہ سکتا تازاد ہے تزاد ہے ی طریقے سے اس سے بھی زیادہ کلوزر ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں سن چھ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر گر کر سلح کر رہے ہیں صلاح حدیبیہ کے بارے میں مسلمان کس درجے ان کے جذبات مجروح تھے کہ جب سلح پوری ہو چکی اور حضور نے حکم دیا کہ اب احرام کھول دو یہیں پر اور جو قربانی کے جانور ساتھ لائے. آگے آگے آ جائیے لوگوں کو دقت ہو رہی ہے آپ لوگ ذرا اور تو تین مرتبہ حضور نے فرمایا کہ آپ اٹھو قربانی دے دو احرام کھول دو اور کوئی ایک شخص نہیں اٹھو روایات میں آتا ہے، پڑھ لیجئے کہ حضور اپنے خیمے میں گئے حضرت ام سلما رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی روجۂ بترہ ام المومنین تو ذرا بالکل سامنے نہ تو ان حضور نے ان سے کہا کہ میں نے تین مرتبہ مسلمانوں سے کہا آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ مسلمان وہ ہیں جو حضور کے چشم و ابرو کے اشارے پر گردنے کٹوانے کے لیے تیار ہیں اور اس وقت بھی وہ گردنے کٹوانے کی جو بیعت کر چکے تھے جو بیعت رضوان ہوئی تھی وہ کیا تھی اس کے بارے میں دو الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہ وہ بیعت ہم نے کی تھی بیت الموت موت کے لیے بیعت اور بیت اللہ اللہ نفرہ ہم نے بیعت کی تھی کہ اب ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے پیچھے کوئی نہیں جائے گا اگر سب کے سب یہاں شہید ہو جائے ہم کے لیے تیار ہیں وہ ہے کہ جنہیں حضور تین مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو بھائی حیرام کھول دو اب اب صلاح ہو گئی ہے اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے دوبارہ اس سال عمرہ نہیں ہے تو اس درجے دل مجروح ہے کہ ایک شخص بھی نہیں اٹھا وہ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو واقع رفیق حیات کہا جاتا ہے اس کا بھی کامل ترین نمونہ جو ہے وہ ازواج متحرات میں ہمیں ملتا ہے اور کیا مقام ہے ایک بیوی بی کا کہ حضرت ام سلمہ ان کی ذہانت ان کا فہم اور اسی میں حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ حضور ہمیشہ کسی نہ کسی زوجہ متحرہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے حضور نے جس قصبے میں بھی آپ گئے ہیں کوئی نہ کوئی ساتھ ہے تو وہاں اس کی بہت سی حکمتیں کھلتی ہیں یہ واقعہ ایک سیرت کے تو ایک واقعے کے اندر اتنے مختلف پہلو ہیں جیسے آیات قرآن میں ایک ایک آیت کے اندر مضامین کے اور حقائق و معارف کے اتنے پہلو ہیں کہ میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے مضامین کا انڈیکس بنانے کی کوشش ایک ہماقت ہے بنا ہی نہیں سکتے آپ اس لیے کہ آپ کو آج ایک آیت میں جو کچھ نظر آ رہا ہے دس سال کے بعد شاید اسی آیت کے اندر ایک اور پہلو نظر آئے جیسے جیسے حالات بدلیں گے ویسے ویسے یہ قرآن چونکہ ابد العباد تک کے لیے ہدایتیں قابلہ ہے لہذا کوئی انڈیکس نہیں بنایا جا سکتا بہرحال انہوں نے یہ ارض کیا کہ حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے آپ اپنا ایران کھولئے قربانی دیجیے بس حضور نے یہ کیا اور جیسے کہ وہ ایک بارش کا پہلا جو خطرہ ہوتا ہے اس کے بعد دعا دار بارش سب کھڑے ہو گئے اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ تو تھا ہی نہیں کہ حضور کی بات نہیں ماننی ہے معاذ اللہ وہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ حالت منتظر تھی کہ شاید کچھ نئی صورت بدل جائے لیکن اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا نا دل کتنے مضبوط تھے اور صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم گر کر صلاح کر رہے ہیں لیکن دو سال بعد جب کہ قریش کی طرف سے وہ سلح ٹوٹ گئی اور پھر ابو سفیان قریش کا سردار چل کر آیا مدینہ منورہ خوش آمد کی کہ سلاح کر لیجئے حضور نے تجدید نہیں فرمائی بتائیے بظاہر تو تضاد ہے کہ نہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں ان کو اگر آپ ایک مربوط اکائی کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو مقصد سامنے رکھیے مقصد نہ سلح ہے نہ جنگ ہے مقصد دین کا غلبہ ہے اس دین کے غلبے کے عمل میں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرنی ہوگی ایک وقت میں صلاح سے اس کا راستہ کھلتا ہے سلاح کیجئے چاہے ذاتی اعتبار سے اپنی عزت نفس جو ہے اسے ٹھیس پہنچ رہی ہو لیکن یہ کہ دین کے غلبے کے لیے اس وقت اگر سلح کرنی ضروری ہے سلاح کیجئے اور دین کے غلبے کے لیے اگر سلح جو ہے وہ خام کفر کو اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے رہی ہو تو وہ سلح کو مطلوب نہیں ہے فی لہذا حضور نے نہیں کی یہ ہے اصل میں وہ چیز جسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہے انقلابی پروسیس جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا سیرت سمجھ میں نہیں آ سکتی یہی تھے وہ مسائل کے جو اس روبرو کے جو پروگرام تھا اس میں کچھ ظاہر بات ہے کہ اب وہ تو تین حضرات تھے سوال کرنے والے اب کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے کوئی ایک سوال اس کا جواب ابھی پورا نہیں ہو پائے کہ دوسرا سوال تیسرا سوال لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہو گیا کہ یہ ایشوز انٹروڈیوس ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچنے کے لیے تو لوگ اب آمادہ ہوں گے نا یہ بات ہے کیا وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس لیے کہ آج کی اس رکو کے سمجھنے میں بھی یہ چیز جو ہے بہت ممد ہوگی جسے میں انقلابی عمل کہہ رہا ہوں وہ ہوتا کیا ہے اور میں نے وہاں بھی اس میں پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میری سورس صرف اور صرف سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ دنیا میں کسی اور ایک انسان کی زندگی میں ایک مکمل انقلابی عمل ہے ہی نہیں تو کہاں سے آپ سورس لیں گے یہاں تو انقلاب کی تکمیل جنریشنس میں ہوتی ہے والنٹیر نے روسوں نے ایک فکر دیا انقلاب برپا کرنے والے بالکل اور لوگ تھے ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا انقلاب برپا ہوا ہے جا کر روس میں اور لینن کے ہاتھوں تو ایک انسانی شخصیت اور ایک ہیومن لائف اسپین میں کسی انقلاب کی تکمیل اس کی صرف ایک مثال ہے اور وہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک فرد واحد دعوت کا آغاز کر رہا ہے بالکل فرد واحد یعنی اگر ایسا ہوتا کہ حضور فرض کیجئے کہ یہود میں پیدا ہوتے تو گویا کہ ایک امت مسلمہ پہلے سے آپ کو ملی جیسے کہ حضرت موسا کا معاملہ ہے کہ ایک امت موجود تھی حضرت مسیح کا معاملہ امت موجود تھی لیکن یہ صورت کیا ہے کہ حضور امی میں سے ہیں امی میں آپ اٹھائے گئے تو یہاں تو کوئی ایک فرد نوئے بشر بھی نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کا ماننے والا ہو جس کی آپ دعوت دے رہے بالکل یوں سمجھئے کہ ایک کلین سلیٹ سے وہ کام شروع ہو رہا فرد واحد اس فرد واحد پر پہلے ایمان لانے والوں میں وہ ہمارے یہاں اختلاف ہیں اور وہ بھی چونکہ گروہی ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے خام خ و قدا اس میں ہے ورنہ اس میں کیا شک ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تو حضرت خدیت القبرا ہے رضی اللہ و تعالی اس لیے کہ سب سے پہلے آ کر واقعہ تو بیان کیا حضور نے تو حضرت خدیت نے بیان کیا بہرحال جو ہمارے ہاں تقسیم ہے اسی کو ذہن میں رکھیے کہ خواتین میں حضرت خدیجہ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر غلاموں میں حضرت زیدب نے حارثہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی علوم تو یوں میں کہا کرتا ہوں کہ ایک سے یہ چار ہوئے ہیں ابھی پانچ ہوئے ہیں ایک کو شامل کیجئے یوں بات چل رہی ہے اور یہاں سے بات شروع ہو کر کل بائیس برس ہیں 610 سو دس عیسوی میں حضور پر وہی کا آغاز ہوا چھ سو بتیس میں حضور کا انتقال ہوگا عیسوی کہہ رہا ہوں ہجری کے حساب سے تو پہلے حضور کی ولادت جو ہے وہ ہجرت سے تیرہ سال قبل باندھنی ہوگی اور پھر یہ کہ نہیں ہجرت سے تریپن برس تب اور پھر یہ کہ سن گیارہ ہجری میں آپ کا انتقال ہوا لیکن ہمارا جو ہے چونکہ ہم عام طور پر یہ عیسوی سن کے حساب سے ہی سوچتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ چھ سو بائیس عیسوی میں وہی کا آغاز ہوا چھ سو میں حضور کا انتقال ہو گیا کل بائیس برس بائیس برس میں دعوت تبلیغ تربیت تنظیم تزکیا پھر پیسو رزسٹینس ایکٹیو رجسٹینس آرم کانفلکٹ سارے مراحل طے ہو گئے اور لکھو کا مربع میل کے ایک ملک پر جال حق و اضاق الباط لن الباط القانزو کا اللہ کے دین کا بال فیل غلبہ ہو گیا تو اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملے گی نہ امبیا کی تاریخ میں یہ بالکل سالٹری ایگزامپل ہے واحد ایگزامپل ہے پوری انسانی تاریخ کے اندر لہذا انقلابی عمل کسے کہتے ہیں اسے ہمیں سمجھنا ہوگا سیرت محمدی سے سن سے یہی بات میں نے وہاں کہی اگرچہ وہ چیزیں اس طریقے سے واضح نہیں ہو پائی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس انقلابی مراحل کیا ہے اس کے جو میں نے سیرت النبی سے ڈیڈیوس کیے ہیں انفر کیے ہیں لیکن میں انہیں ذرا جنرلائزڈ اصطلاح میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات جو اس میں بھی آئی تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے ایک شخص کو یہ تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ جس ملک میں میں ہوں جس معاشرے میں میں ہوں آیا یہ بنیادی طور پر صحیح ہے اور خرابیاں اور خامیاں صرف ثانوی درجے میں ہیں نظام صحیح ہے نظام کے چلانے والے ہاتھ غلط ہیں یا نااہل ہیں تو اب انسان کی جدوجہد کا رخ کچھ اور ہوگا اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ تو نظام ہی غلط ہے نقشہ ہی غلط ہے تو اب یہاں پر جدوجہد کا انداز اور ہوگا مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر یہ خیال ہو کہ عمارت بنی ہوئی ٹھیک نقشے پر ہے لیکن کچھ پرانی ہو گئی ہے کچھ پلستر اکھڑ گئے کچھ فرش بوسیدہ ہو گئے کچھ چوکھٹوں کو دیمک کھا گئی ہے تو جہاں جہاں جو خرابی ہے اس کو ٹھیک کر دے کوئی احمد ہی ہوگا جو یہ کہے کہ عمارت گرا کے بناؤ دوبارہ لیکن اگر تشخیصیوں کہ نقشہ غلط ہے اب کیا کریں گے وہ تو عمارت گرانی پڑے یہ فرق ہے انقلابی عمل میں انقلابی عمل کی ضرورت وہاں ہے جہاں تشخیص یہ ہو کہ نظام بنیادی طور پر غلط ہے صرف چلانے والے ہاتھوں کی بات نہیں ہے صرف سانوی خرابیاں نہیں ہیں نظام ہی غلط ہے وہاں انقلاب کے بغیر چارہ نہیں ہے ہاں جہاں یہ ہو کہ نظام درست ہے وہاں کوئی سماجی اصلاح کا کام کر لیجیے یا سیاسی عمل کے ذریعے سے اس نظام کے چلانے والے ہاتھ بدل دیجئے اس کو میں مزید واضح کیا کرتا ہوں دیکھیے مثلاً امریکہ ہے دو پارٹیز ہیں ریپبلیکن ڈیموکریٹس دونوں کے نزدیک جو نظام امریکہ میں اس وقت قائم ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کچھ ڈیٹیلز میں جا کر فورن پالیسی کے بارے میں ٹیکسیشن کے بارے میں ہو سکتا ہے انیس بیس کا فرق ہو لیکن نظام دونوں کے نزدیک متفقل ہے لہذا ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے الیکشن کے ذریعے سے وہ اپنا اپنا مینیفیسٹو سامنے لائیں جن کو حکومت سونپ عوام کو حکومت چلا لیکن اگر وہاں کوئی کمیونسٹ ہو اس کے نزدیک تو نظام غلط ہے وہ تو سرمایہ دارانہ نظام کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہے وہ کبھی الیکشن کی طرف نہیں جائے گا اتنا احمق نہیں ہوگا کہ اپنا وقت ضائع کرے وہ تو کام کرے گا اپنے طریقے پر کرے گا جس سے وہ نظام ٹاپ آل اوور ہو اس لیے کہ صرف اشخاص کو بدل دینا اس کے نزدیک مفید نہیں ہے ریپبلکنس آ جائے تب اور ڈیموکریٹس آ جائے تب دونوں اس کے نزدیک یکساں غلط جب تک کہ نظام کو نہ بدلا جائے تو نظام کو بدلنے کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے اچھا اب اس کے مراحل کیا ہے پہلا مرحلہ ہے کہ ہر نظام کی کوئی فکری اساس ہوتی ہے پہلے اس فکری اساس کو علمی سطح پر پیش کیا جائے گا اس کی نشر و اشاعت مثلا کمسٹ ریولیوشن ہے تو مارکسزم ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جب تک یہ ذہنوں میں نہیں اترے گا کمسٹ ریولیوشن کا راستہ آگے چل ہی سکتا اسی طریقے سے اسلامی انقلاب ہے تو اس کے لیے توحید اللہ ہے اور اکیلا ہے اسی نے ہدایت دی ہے یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اس کا جاری کرتا ہے زندگی صرف یہ زندگی نہیں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ تین اساسات ہیں جن پر کہ فکر اسلامی کی بنیاد ہے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا جو نبوت کو نہیں مانتا اسے اپنا راستہ خود دیکھنا ہے جو نبوت کو مانتا ہے اسے نبوت کے راستے دیے ہوئے راستے پر چلنا ہے جو نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا اسے اپنا قانون خود بنانا ہے وہ تو پھر سوورینٹی کا کانسیپٹ ہوگا کہ انسان کی حاکمیت ہے جو چاہے قانون بنائے اکثریت کے ساتھ جو چاہے فیصلہ کر لے جو نبوت اور رسالت کو مانتا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ ہماری سوورینٹی اگر کوئی ہے بھی تو لمیٹڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر تو ہم جو چاہیں کر لیں لیکن یہ کہ اس سے تجاوز ہم نہیں کر سکتے تو یہاں ہر چیز جو ہے بدلتی چلی جائے گی تو پہلی بنیادی جو ہے بات وہ یہ ہے کہ اس نظریے کی اگر اسلام کا لفظ ہم لاتے تو تبلیغ کا لفظ لائیں گے لیکن عام لائیں گے تو نشر و اشاعت پہلا کام یہ دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ اس بنیادی نظریے کو قبول کریں شعوری طور پر اس کو اچھی طرح سمجھیے اس لیے کہ ہمارے ہاں ہماری اکثریت مانتی تو ہے لیکن جب ہم ان کا جائزہ لیتے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماننا نہ ماننا کو برابر ہوا ہوا ہم اپنی عملی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک طرف اس کے رسول کے دعوے دوسری طرف یہ کہ سنت رسول جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ایک طرف اللہ کا پریمان کا دعویٰ دوسری طرف نہ انفرادی زندگی میں اللہ کے حکام کی کوئی پرواہ ہے اور نہ اجتماعی زندگی میں. تو یہ اصل میں غیر شعوری صرف ایک نسلی کریڈ ہے ہمارا یہ ایک ہمارا قومی عقیدہ ہے جو چلا آ رہا ہے متوارس طور پر اگر اسلام کا انقلاب پلوا کے لانا ہوگا تو اسے لوگوں کے شعور کی سطح پر پیش کرنا ہوگا اور پھر جو لوگ شعوری اعتبار سے اس کو قبول کریں ان کو منظم کرنا ہوگا یہ ہوتی ہے ایک انقلابی پارٹی کیا وہ لوگ ہیں جو اس نظریے کو مانتے ہیں اور ان کی کنوکشن اس درجے کی ہے کہ تن من دھن سب دینے کو تیار اس آرگنائزیشن کے بارے میں جان لیجئے کہ انقلابی پارٹی کی آرگنائزیشن اس کا وہ معیار ہونا چاہیے جو ہمارے ہاں فوج کے ڈسپلین کا معیار ہے پولیٹیکل پارٹی کا اور انداز چل سکتا ہے کی ممبرشپ سے پولیٹیکل چل سکتی ہے پارٹی اور چلتی رہی ہے. لیکن اگر انقلابی جماعت ہے تو اس میں تو سم تات جسے قرآن کہتا ہے اور جسے آپ کہتے ہیں لسن انگریزی کی وہ نظم دسویں جماعت نے پڑھی تھی چارج آف دا لائٹ بریگیڈ اس میں وہ نقشہ موجود ہے دیر ناٹ ٹو ریزم بھائی بٹ ٹو ڈو اینڈ یہ ہے آرمی ڈسپلن جب تک اس ڈسپلن کے ساتھ وہ لوگ منظم نہیں ہوگے انقلاب نہیں لا سکتے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے نظام کو بدلنا ہے اور نظام کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں جو طبقات اس نظام میں مراعات یافتہ ہی ہیں وہ کبھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ نظام تبدیل ہو جائے ویسٹ انٹرسٹ ان کا ان کے مفادات ہیں ان کی مراعات ہیں کیسے ہاتھ سے دے دیں تو وہ تو بڑے کشمکش کی بات ہے تو دوسرا مرحلہ تنظیم کا تیسرا مرحلہ آتا ہے تربیت اس کو عام اصطلاح میں کہیے تو اقبال کا شعر بڑا ہمارے لیے سہولت پیدا کر دیتا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو اسلامی تربیت جو ہے اس میں تین اجزاء اس کے لازمی ہیں ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق اور آخرت کا یقین گہرے سے گہرا کر دیا جائے لوگوں کے اندر کہ وہ آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے تن من دھن سب کچھ دینے کے لیے تیار رہیں ان کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہ ہو کہ ہم اس کام میں اپنی گردنیں کٹوا دیں وہ جو ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکلے تھے جب انہیں سولی دی جا رہی تھی غزوہ بدر کا سارا جو شکست کا انتقام تھا وہ مکے کے جو قریش تھے وہ چاہتے تھے کہ اس شخص پر جو کہ ہتھے چڑھ گیا ہے کسی طریقے سے ہر شخص جو ہے وہ اپنا چاہتا تھا کہ آتش انتقام کو ان پر کسی نہ کسی درجے میں کوئی تسکین حاصل کرے تو جس شخص نے آگے بڑھ کر پہلا نیزہ ان کے کلیجے میں چبھویا ہے اس پر جو الفاظ نکلے فض تو رب بل رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا جب تک یہ تصور نہ ہوگا کامیابی کا اس وقت تک اسلامی انقلاب کہاں سے آ جائے گا یہاں تو یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی گردن کٹوا دے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جوڑے تن من دھن سب دینے کے لیے تیار اس کے لیے کیسے ہوگا جب تک کہ اللہ کے ساتھ اس کا وہ تعلق نہ ہو مضبوط اور آخرت پر اس کا یقین پختہ نہ ہو دوسرا کیا ہوگا کہ ان کے اندر باہمی اخوت کا جذبہ اس درجے پیدا ہو جائے یہ آج بھی جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں کامریڈس کوئی انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ اس انقلابی پارٹی کے جو شرکاء ہیں ان کا یہ رشتہ جو ہے ہم مقصد ہونے کا رشتہ تمام خونی رشتوں سے بالا تر نہ ہو جائے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا اور وہی بات کہی گئی قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں اور نہ معلوم کتنے مقامات پر کہ مسلمانوں جب تک کہ تمہاری محبت مرتکز نہیں ہو جاتی اللہ کی ذات اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اہل ایمان پر باقی لوگوں کے دنیاوی معاملات ہیں انصاف سے عدل سے جو کرو محبت جو ہے وہ ان تین سے باہر نہ رہے اس وقت تک تم ایک حزب اللہ نہیں بن سکتے یہ حزب اللہ کی جو کوالیفیکیشن سورہ مجادلہ میں آئی الا حزب اللہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی پارٹی والے ہیں وہ لوگ کہ جن کی محبت ان تین چیزوں پر مرتکز ہو چکی ہے مملب رسول وزین فن ہزب اللہ یام الغالب ال میں بھول رہا ہوں یہ سورہ معدہ میں الفاظ ہیں کہ جن لوگوں کی محبت قلب ہو جائے منحصر ہو جائے دائر ہو جائے وہی وہ ہوں گے کہ جو حزب اللہ کو کوالیفائی کریں گے کہ ہاں وہ حزب اللہ بن رہے اور تیسری چیز ان کی تربیت میں ہوگی نظم کا خوگر ہو جانا کہ حکم ملے اور بجانا ہے یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کوئی حکم دے رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی کسی اور طرف کو جا رہے ہیں لہذا کوئی اور کام تو ہو سکتا ہے کچھ اور کر لیجیے سماجی اصلاح کا کام کر لیجیے کچھ لوگوں کے اندر کوئی علمی ادارہ بنا دیجے کوئی سیاسی کام کر لیجیے انقلاب کا بیڑا نہ اٹھائیے اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسی پارٹی جس میں ڈسپلن وہ ہو جو میں بیان کر چکا ہوں اور یہ ظاہر ہے ایک دن میں پیدا نہیں ہوگا اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے تو یہ تین مراحل ہیں ایک انقلابی پارٹی کو وجود میں لانے کے لیے اور چوتھا مرحلہ گننے میں تو چوتھا آتا ہے جس سے یہ آیات بحث کر رہی ہیں وہ چوتھا مرحلہ کیا ہے شروع ہو جاتا ہے فوراً وہ ہے پرسیکیوشن وہ ہے تشدد جو ہوگا جو مخالفت ہوگی ستایا جائے گا جیلوں میں ٹھوسا جائے گا پھانسیوں پر چڑھایا جائے گا یہ ابتلا اور آزمائش اور امتحان اگر اس میں پورے نہیں اتر سکتے تو فیل ہو جائے پھر انقلاب نہیں آئے گا شروع کب ہو جاتا ہے یہ دیکھیے جیسے ہی کسی معاشرے میں ایک انقلابی دعوت شروع ہوئی اس کے معنی کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا معاشرہ غلط تمہارا نظام غلط صحیح نظام یہ ہے تمہاری فکر غلط تمہارے عقائد غلط صحیح فکر یہ ہے صحیح عقائد یہ ہے تو فورن تصادم شروع ہو جائے گا نہیں کوئی برداشت کرے گا اس کو کتاب یہ غلط ہے اب وہ جو تصادم شروع ہوا اس کے بھی کچھ مراحل ہیں جو سیرت النبی سے ہمیں نظر آتے آپ میری ان باتوں کو سامنے رکھ کر پھر ارادہ کیجئے اللہ کا نام لے کر سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے تو اب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ فلسفہ سیرت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ واقعات سیرت ہے کہ جو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے لیکن ان کے درمیان جو منطقی ربط ہے وہ تب سمجھ میں آئے گا جب یہ حقیقت سامنے وہ جو معاشرے کی طرف سے ریٹیلشن شروع ہوتی ہے اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے استحزا تمسخر مذاق اڑانا اور میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتی ہوں چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش عجیب پاگل ہے فینیٹکس ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے ان کی طرف کوئی سنجیدگی سے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ جس کو بعد میں قرآن مجید نے کہا کہ منہ کی پھونکوں سے چراغ بجھانے کی کوشش پہلی یہ کوشش ہوتی تین برس مکی دور کے اس نہج کے ہیں کہ ابھی کسی نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تین برس بلکہ حضور سے کہا گیا یا یہ حل نظین ذکر ان نقل مجنون الفاظ بھی نقل کرتے ہوئے تھتھر تھری آتی ہے کہ کیا بیتی ہوگی کلب مبارک پر اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے بقول اس کے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں یہ سننا پڑا کہ نہیں اسی طرح آتا ہے شاہرن کا جادوگر ہیں جھوٹے ہیں کسی نے مجنون کا کسی نے پاگل کہا کہ انہیں کہہ دیا یہ انہوں نے ایک اجبی غلام اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں عالم و فاضل غلام ہے تتاباہا اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر دھوس جماتے ہیں کہ ہم پر وہی نازل ہوئی قرآن میں ہے میں ساری چیزیں وہ کہہ رہا ہوں جو قرآن سے باہر سے پوچھنے یہ ساری باتیں کیا ہے وہ چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش پاگل ہے مجنون ہے آسف زدہ ہے ایک عجیب واقع آتا ہے جس پر کہ کبھی سوچیے گا کہ حضور کے کل پر کیا بیتی ہوگی اتباط ابن ربیہ قریش کے بزرگوں میں سے پھر یہ کہ ویسے قسمت شریف النفس انسان ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بدر کی جنگ آخری وقت تک روکنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اریزین نہ ہو یہ وہ شخص ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آتا ہے بھتیجے اب کیونکہ بزرگ ہے تو حضور سے خطاب کر رہا ہے بھتیجے کی حیثیت سے بھتیجے دیکھو اگر واقعی تم پر کوئی بدرو آ گئی ہے کوئی کا سایہ ہو گیا تو مجھے بتا دو میرے بہت سے عاملوں سے تعلقات میں کسی سے علاج کراتا ہوں کیا بیتی ہوگی ادور پر وہ جو قلب کے اوپر کیفیات بیتتی تھی وہ ہے در حقیقت جس میں دل جوئی کے لیے وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو سورہ نون میں ہے نون ولم و ما یسترون مان تب نعمت رب کب مجنون وین قلع و کلو قازین فصر بے ائ کم المفت اے نبی آپ ملول نہ ہو غمگین نہ ہو آپ ان کے کہنے سے کو پاگل تھوڑی بن جائیں گے آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے کوئی ایسا بھی کسی نے دیکھا ہے پاگل آج اور یہ چند دن کی بات ہے آنکھیں کھل جائیں گی دنیا دیکھ لے گی کہ کس کی مت ماری گئی تھی آیا ابو جہل کی اور, اور ابو لہب کی یا خدا نہ خاصتا محمد الرسول اللہ کی آپ بھی دیکھ لیں گے دنیا بھی دیکھ لے گی کہ کس کی وقت ماری گئی تھی. یہ حضور کو کیوں کہنے کی ضرورت پیش آ رہی اس لیے کہ طبیعت پر ملال ہے غم ہے وَلَقَدْ نالم أَنَّكَ یزیب کو صدروں کا اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کہ لوگ کہتے ہیں اسے آپ کے سینہ بھیجتا ہے آپ کو غم پہنچتا تو بہرحال پہلا دور جو پرسیکیوشن کا ہے وہ زبان سے پرسیکیوشن ابھی ہاتھ نہیں اٹھا دست درازی نہیں ہوئی لیکن زبان سے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش ہوئی اور کس دور میں ابھی ہمیں کوئی سراغ نہیں ملتا کہ دوسرے صحابہ پر بھی کوئی زیادتی ہوئی ہو لیکن سن تین میں حکم آگیا حضور کو فسدا بے ماتو مر اے نبی اب ڈنکے کی چوٹ اپنی اعلان اپنی دعوت کا اعلان کیجئے علال اعلان اپنی بات پیش کیجئے کوہے سپا پر کھڑے ہو کر جب آپ نے پہلا واس فرمایا ہے اب وہ بات جو ہے ایک بڑے سطح پر سامنے آئی اور لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ جسے ہم سمجھے تھے مشتے غبار یہ تو ایک آندھی بن گئی لہذا اب انہیں ہوش آئی کہ سنبھالو Up your اپنی ہمتوں کو مجتمع کرو اور اس دعوت کا راستہ روکو اب یہاں سمجھیے حضور پر ایمان لانے والوں کا میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی جو ہے سابق ان کا بھی ایک تجزیہ پیش کر لوں حضور پر ایمان لانے والوں میں ویسے تو یہ کہ نمایاں شخصیتیں تو وہ ہیں کہ جو قریش کے اونچے گھرانے کی شخصیتیں ابو بکری صدیق عبد الرحمان اب نے آؤ دلحا زبیر حضرت عمر کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ تو ابھی سنچھے میں جا کر ایمان لائیں حضرت حمزہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے لیکن یہ جو ہے ابتدائی ان کی تعداد کم ہے زیادہ ایمان لانے والے کون ہیں وہ دو طبقات میں سے ہیں ایک نوجوان اور دوسرے غلاموں کا طبقہ اس کی, اس کی وجہ جو ہے صاف سمجھ میں آ جائے گی اگرچہ حضور نے نہ تو خاص طور پر ان دو طبقات کو ٹارگٹ بنایا قتل نہیں اسلامی دعوت جو ہے وہ تو معاشرے کی جو ترین سطح ہے اس کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے جو ہائیسٹ انٹیلیجنشیا ہے کچھ خطاب ہوتا ہے اس لیے کہ اسلامی دعوت وہ عیسائی تبلیغ کے مانند نہیں ہے جسے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ تو در حقیقت بیک ڈور انٹری ہے کسی معاشرے کے پسماندہ طبقات میں جا کر آپ کچھ ان کی تعریفیں قلب کیجئے کچھ دودھ کے ڈبے تقسیم کیجئے کچھ ان کی تعلیم کا انتظام کر دیجئے تو جو لوگ کے بہت ہی پسے ہوئے دبے ہوئے تھے ان کے لیے کچھ کیریئرز نظر آئے تو یہ کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے ناموں کے ساتھ آپ مسیح کا لاحقہ لگا دیں اللہ اللہ خیر باقی یہ کہ اس سے آگے نہ کوئی انقلاب پیشے نظر ہے نہ ان کے پاس کوئی نظام ہے جسے انہوں نے قائم کرتا۔ ہو اسلام کا انداز یہ کبھی بھی نہیں رہا اس نے کبھی پسماندہ طبقات کو ٹارگٹ نہیں بنایا ٹارگٹ ہمیشہ اسلامی دعوت کا رہا ہے ٹاپ جو ہوتا ہے معاشرے کا بلند ترین سطح کے لوگ چنانچہ دیکھیے حضرت موسا کو بھیجا تو پہلی پیشی کہاں ہو رہی ہے عزا بلا فراؤن تلا حضرت موسا نے یہ نہیں کیا کہ پہلے جا کر وہاں کچھ اپنا ڈیرہ لگایا ہو کہیں جھونپڑی میں بیٹھ کے دعوت و تبدیل شروع کی ہو کچھ نہ کچھ اپنے جو ہیں وہ پیدا کر لیے ہو ساتھی ان پس ماندہ طبقات میں سے نہیں سیدھے جاؤ تیر کی طرح اظہر انتا اسی طرح حضور کی بےست مکے میں ہو رہی ہے جو ام القرآ ہے جس میں اس عرب کا انٹیلیجنسیا اس کا انٹلیکچل مائنارٹی اور برین ٹرسٹ جو ہے وہ وہاں ہے وہ نرو سینٹر ہے سیاسی اور معاشی اور مذہبی اعتبار سے مرکز ہے فی ام القرآ اس کے اندر حضور کی بے ست ہو رہی اور حضور دعوت دے رہے ہیں سب سے پہلے بنو ہاشم اپنے خاندان کو جمع کیا ہے یہ کہیں نہیں ہوا کہ آپ نے غلاموں کو چپ کے کہیں جمع کیا اور وہاں بیٹھ کے کوئی دعوت کی ابھی آپ کو ملے گا نہیں اس کی ایک اور بہت بڑی مثال میں دیتا ہوں کہ حضور جب طائف تشریف لے گئے تو آپ نے کیا کیا تین بڑے بڑے سرداروں سے جا کے ملاقات کی اسلامی دعوت کا یہ انداز ہے جسے بہت سے لوگ ہمارے یہاں متاثر ہو جاتے ہیں عیسائی اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں وہی اندازے کچھ قادیانیوں نے بھی اختیار کیے ہیں لیکن اسلام کا صحیح نہج یہ نہیں ہے اسلام کا صحیح نہج یہ ہے کہ دعوت اعلی ترین علمی سطح پر ہو اور جو اعلیٰ طبقات ہیں معاشرے کے وہ اس کا اولین ٹارگٹ ہو اولین مخاطب لیکن اب یہ ہے اٹس بگ بٹ لیکن یہ کہ اس طبقے میں سے کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں توفیق ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہیں در حقیقت اس طبقے کے اندر جو براعات یافتہ لوگ ہیں ان میں سے تو جو انتہائی سلیم الفطرت ہوگا جس میں انتہا درجے کی اخلاقی جرت ہوگی وہ اس انقلاب کی طرف لب کہے گا ورنہ اپنے پاؤں پر کواڑی کون مارنے کو تیار ہوتا یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اصل ٹارگٹ ہے اونچا طبقہ لیکن اس میں آئیں گے کم لیکن جو آئے گا وہ ایک ایک لاکھ کے مساوی ہوگا آپ ابوبک صدیق کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں انتہائی اخلاقی جرت کی شخصیت ہے اور انتہائی سلیم الفطرت انسان وہ ہے جو نبے کہہ رہا اور وہ ایک انسان لاکھ کے برابر ہے لیکن نیومیریکلی ان کی تعداد کم رہے گی البتہ اس دعوت سے متاثر کون ہوں گے وہ دو طبقات زیادہ ہوں گے نیومیریکلی ایک نوجوان اس کی وجہ بھی صاف سمجھ لیجئے میں ان چیزوں کا تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں دو اسباب ہیں کہ نوجوان کسی انقلابی دعوت کی طرف نبیک کہتے ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ ان میں ابھی مسلحت بینی اور مسلحت پرستی نہیں ہوتی وہ تو ذرا بڑے ہو جاتا باتیں یہ تو آپ لوگوں کا تجربہ ہے نئے نئے ہمارے افسر بھی جو آتے ہیں وہ اکیڈمی سے نکل کر سول سروس اکیڈمی سے کچھ تو انہیں ابھی بےمانیاں کرنی آتی نہیں کچھ یہ کہ ان کے اندر ابھی وہ شرافت کچھ نہ کچھ وہ تعلیم و تربیت کے اثرات وہ ہوتے ہیں وہ تو جو پرانے خوراٹ قسم کے اہلکار بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں راستے سجاتے ہیں یہ طریقہ ہے اور اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے اور یہ راستے ہیں اور وہ راستے ہیں ہوتے ہوتے آدمی جو ہے وہ ملتانی زبان میں تھیندے تھیندے تھی جانا لیکن یہ کہ بہرحال وقت لگتا ہے اسے نوجوان آدمی کے اندر ایک تو یہ کہ مسلحت بینی نہیں ہوتی ایک یہ کہ اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بات سمجھ میں آ گئی ہے میں تو کروں گا اب ہرچے باد آباد اس لیے کہ امنگ ہے ولولا ہے جوانی ہے لہذا انقلابی دعوت کی طرف پیش قدمی کرنے والوں میں نوجوان سر فہرست ہوں گے اب انہی میں سمجھئے کہ سعد ابن ابی وقاص ہیں انہی میں حضرت علی ہیں انہی میں بن عمیر ہیں انہی میں عبداللہ ابن مسعود ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ ہیں تو اعلیٰ ترین گھرانے کے لوگ لیکن ہیں نوجوان دوسرا طبقہ ہوتا ہے وہ جو اس معاشرے میں تھا غلاموں کا طبقہ جو خود اس معاشرے میں یا اس نظام میں ڈاؤن ٹراڈن ہیں پسے ہوئے ہیں ان کے پاؤں میں تو بیڑیاں نہیں پڑی ہوئی نا مسلحتوں کی لہذا ان کو جو چیز قبول کرتی اس کو جو اپیل کرتی ہے اس کو قبول کرتے یہاں یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کے لیے کہ مان تو لیں لیکن اس میں تو ہمارا نقصان ہے ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے ہماری جو سیادت ہے اس معاشرے کے اندر وہ ایسٹیک آتی ہے نظام کوہنا کے پاس یہ مرض ہے انقلاب میں ہے لہذا ہوش میں آؤ اور اپنا تحفظ کرو مفادات کرو لیکن یہ کہ جن لوگوں کے وہاں مفادات ہی کوئی نہیں ان کے پاؤں میں گویا کہ وہ بیڑیاں ہیں ہی نہیں لہذا ان کے دل کو بات لگے کہ صحیح یہ فوراً قبول کر لیں یہ ہے دو اسباب جن کی وجہ سے یہ دو طبقات ہوتے ہیں کہ جو پیش قدمی کرتے ہیں انقلابی دعوت کی طرف یہی آپ کو قرآن مجید اب یہ ہماری بدقسمتی ہے اگرچہ رمضان گزرا ہے اگر واقعیتا ہمارا قرآن سے وہ تعلق ہو اور رمضان کو صحیح طور پر ہم نے گزارا ہو تو ہمارا ذہنی رابطہ تازہ ہو جانا چاہیے لیکن اب اول تو یہ کہ ہمارے یہاں ہم وہ رجحان نہیں رہا دوسرے یہ کہ عام طور پر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں تقریبا تمام رسولوں کے بارے میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو بڑے بڑے چودھری ہوتے تھے ان کی قوم کے تمہارے پاس تو یہ جو ہمارے کمی کاری ہیں گٹیا لوگ ہیں وہ تمہارے گر جمع ہو گئے یہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا تمہارے پاس تو یہ لوگ جماعت اسی طریقے سے ہر نبی کی طرف آنے والوں میں چونکہ یہ لوگ ہوتے تھے یہی تو وجہ تھی ذرا نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے اونچے لوگوں کی طرف التفات فرماتے تھے کس لیے فرماتے تھے کوئی ذاتی غرض نہیں تھی معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ لیکن یہ تو پیش نظر تھا نا یہ ایمان لے آئیں گے تو ایمان کو تقویت حاصل ہوگی آپ نے دعائیں بھی مانگی ہے نا جھولی پسار کر کے اللہ عمر عبد الخطاب یا عمر عبد الحشام میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے یہ کیوں دعا کی اس لیے کہ ان میں سے کوئی ایمان لے آئے گا تو حضور کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے اہل ایمان کو تقویت حاصل ہوگی ایمان کا راستہ کھلے گا تو جب آپ التفات فرماتے تھے اور کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ کسی غریب یا پسماندہ کسی شخص یا کسی معذور کی طرف سے کچھ توجہ میں کمی ہو گئی تو وہی تو پس منظر ہے سورہ ابس کا ابس اب اللہ جا لاما وا یودری کا لال لہو یزک کا یزک کر اما من استغنا فانتا لہو تصدا وہ اما من جا کا یسا بہ یقا فانتا کل تسکرا فمن شا کرا اب <فوران> میں ترجمہ نہیں کروں گا یہ جن لوگوں نے سمجھا ہے وہی سمجھے قرآن مجید نے بار بار آیا ہے نبی آپ ان فکرا ان غربا سے توجہ نہ ہٹائیے ولاد وائ نا کان ہوں ترید وزین تلحیات دنیا مسبر نفس کا مالدین یدرم بلغذات ولاشی ولاد وائنا کان ہوں سورہ قحف میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ یہ لوگ چاہے یہ فقیر ہیں پلام ہیں پسماندہ ہیں کمزور ہیں مفلس ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے اپنی محبت ڈال دی جو ہمیں پکارتے ہیں صبح و شام جو ہمارے نام کی مالا جپتے ہیں آپ کی توجہ ان پر ہونی چاہیے آپ ان کے لیے بلکہ آتا ہے جب یہ آپ کے پاس آئیں آپ اپنے ذرا بازو ان کے سامنے جھکائیں شفقت اور رحمت کے ساتھ آپ ان کو تہنیت دیں کتب رب کو بالا ادب تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی رحمت خاص ہو چکی ہے یہ سارا التفات جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہونا چاہیے چاہے ان کی کوئی حیثیت معاشرتی سطح پر یا معاشی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے کوئی نہیں بہرحال اب آئیے اصل بات کی طرف جب وہ دور آیا پرسیکیوشن کا تو سب سے زیادہ کون پسے وہ یہی تبتے پسے جو نوجوان تھے انہیں ان کے اوپر بزرگوں کو ہر اختیار حاصل ہے جو چاہے کریں ماریں پیٹیں بھوکا رکھیں رسیوں سے جکڑ دیں یہ سب کچھ ہوا ہے ساجد ابن ابھی وقاص کے ساتھ ہوا ہے مسف بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ مادر مادرزات براہنا کر کے اس کے چچا نے نکالا ہے کہ یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا یہ ساری دولت جو تمہارے پاس ہے تمہارے اس مرے ہوئے باپ کی ہے لہذا اگر تم اس کا دین چھوڑتے ہو تو اس دولت میں بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے نکل جاؤ گھر سے اور وہ کھڑے ہوئے چلنے کے لیے کہ ٹھیک ہے چچا جان میں جاتا ہوں جو نقشہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب باپ نے یہ کہا تھا کہ کیا تم چھوڑ رہے ہو میرے ماں بدھوں تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا نکل جاؤ یہاں سے میری نگاہوں سے دفاع ہو جاؤ انہوں نے کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے سلام اونل شاستک رولا کربی ان کا نبی حتییا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں لیکن سلام کر کے رخصت ہوئے اور وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے پروردگار سے استفار کروں گا میرا رب مجھ پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا اس انداز میں جب حضرت بن امید نکلنے لگے ہیں تو چچا کو اور اس کا جو پارا ہے وہ اور چاہا اس سے میں وہ سمجھتا تھا کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے نازو نام میں پلا ہوا بن امید جب اسے میں کہوں گا گھر سے نکل جاؤ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اسے کیا پتا کہ جو نشہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عتا فرمایا ہے وہ ابھرن ہونے والا نہیں ہے کوئی ترشی اس کو اب رفا نہیں کر سکتی وہ جب اٹھ کے چلنے لگے اس کا غصہ جو ہے چچا کا اور بڑھا اس نے کہا یہ کپڑے بھی اتار کے جاؤ یہ بھی تمہارے اسی باپ کے اس جو مشرک باپ کی کمائی میں سے بنے ہیں وہی کپڑے اتارے مادر زاد برہنا حضرت نکلے لیکن نکلے تو پہنچے کہاں خدمت محمد میں صلی اللہ علیہ السلام. اور پھر اللہ نے جو ان کو شرف قبول عطا فرمایا ہے وہ جو سورہ عال عمران میں الفاظ ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر کیا تھا انی نظر تو لکا ما فی بطنی بتنی فتقبل بنی تو اللہ تعالی نے جیسا قبول فرمایا ربها بقبول حسن قبول ان حسن اللہ تعالی جو ہے پھر جس شرف قبول جو عطا فرماتا ہے وہی مصب بن عمیر ہیں جو اب محمد الرسول اللہ کے شاگرد ہیں وہی ہے کہ جب مدینے والے ایمان لائے کچھ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا کوئی ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے فال من دیوانہ زدن حضرت مصحف کو حکم ہوتا ہے جاؤ اب, اب تم جاؤ یسرب اور اس قرآن کی دعوت وہاں پہنچاؤ اور ایک سال کی اپنی محنت کی کمائی ہے جو پچہتر افراد لا کر حضرت مصحف نے حضور کی گود میں ڈال دیے اور اس کے نتیجے میں یسرب اور وہ دار الحجرت بن گیا مدینہ منورہ بن گیا وہ مقام ہے جو حضرت مصحف کو حاصل یہ جو پرسیکیوشن کا دور شروع ہوا ہے سنچار سے اس میں سب سے زیادہ پسنے والے طبقات دو تھے نوجوان اور غلام غلاموں کا معاملہ تو بہت ہی بڑھ کر تھا اس لیے کہ اس معاشرے میں غلاموں کا کوئی حق تھا ہی نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا نا کہ مارشاء اللہ ہو جائے تو آپ کے سیاسی سارے حقوق ختم ہیں ہی نہیں معدوم کے درجے میں اور شاید ابھی تک بھی وہی پوزیشن ہے اسی طریقے سے آپ سمجھئے کہ جہاں غلام کا تصور تھا وہاں اس کا کوئی حق ہی نہیں یہاں تک کہ وہ جس طرح کسی کی بکری ہے جب چاہے وہ اسے ذبح کر دے اسی طرح آقا اپنے غلام کو جب چاہے ہلاک کر دے اس سے کوئی باس پوچھ نہیں تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اس طرح ان کے رحم و کرم پر تھے ان کے اوپر کیا بیتی ہے وہ ہے جو باتیں آپ سنتے ہیں حضرت بلال امیہ ابن خلف وہ تپتی ہوئی زمین ہے توے کی طرح جل رہی ہے اس پر لٹا رہا ہے جت اوپر سورج یہ مکے کی اگر کسی نے کبھی گرمی دیکھی ہو دھوپ کا اسے تجربہ ہو آگ برس رہی ہے اور ایک بڑی بھاری سلسینے پر بھی رکھ دی گئی ہے کہ بعض آتے ہو کہ نہیں آتے اس نئے دن سے اور ہنٹر پر ہنٹر برس رہا ہے کوڑے لگ رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے جھاگ نکل رہے ہیں الفاظ ادا نہیں ہو رہے لیکن جو لفظ نکل رہا ہے وہ کیا آحد آہد ان بس ایک ایک اور کسی کو نہیں مال یہ توحید کا کلمہ ان دبا حضرت خباب عرت رضی اللہ تعالی عنہ دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے ننگی پیٹ لٹا دیا گیا کمر کیے کھال جلی چربی پگلی اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے یہ وہ پرسیکیوشن ہے کہ جو ان کو جھیلنی پڑ رہی حالانکہ حضرت اخباب ارت تو غلام بھی نہیں تھے وہ تو لوہار تھے لیکن چونکہ قریش کے آلہ گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے لہذا ان پر جو جائے کر گزرے پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے سب سے زیادہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یاسر ان کے شوہر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان دونوں کے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر جو مظالم ابو جہل نے ڈھائے ہیں اب یہ لمبی بات ہو جائے گی یہ بھی غلام نہیں تھے خلیف تھے اصل میں سمجھ لیجئے مکے کی سوسائٹی کی وہ جو ہے تھے ترکیبی ہے مکہ اصل میں ایک ٹرائبل سٹی تھا وہاں کی مکمل شہریت صرف قریش کو حاصل تھی جو قرشی ہے نسلن وہ وہاں کا شہری باقی جو غلام ہے وہ تو اس کی ملکیت ہی ہے ان کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں تیسرا کوئی شخص اگر آ کر وہاں آباد ہو سکتا ہے تو کسی قرشی کی حمایت میں وہاں پر آ کر آباد ہو سکتا ہے وہ اس کی پروٹیکشن میں ہے لہذا اس کو اس پر سارے حقوق اور اختیارات حاصل ہیں جو چاہے کرے اس کا اپنا کوئی استحقاق نہیں ہے جس کی پناہ میں وہ مکے میں ہے تو در حقیقت یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یاسر نے ایک خواب دیکھا تھا یہ یمن سے اس خواب اور اس بشارت کی وجہ سے چل کر آئے مکہ مکرمہ کہ حضور کی بحثت کی انہیں خواب نے بشارت ملی وہ یہاں آئے اور ابو جہل کا چچا تھا ایک شخص سے. وہ نسبتا شریف النفس انسان اس کی حمایت میں وہ مکے میں آ کر آباد ہو گئے اور انہیں کی کنیز تھیں یہ حضرت سمیہ اب اس آقا کی اجازت سے ابو جہل کے چچا کی اجازت سے ان سے نکاح کیا یہاں پھر ان کو اللہ تعالی نے بیٹا دیا جن کا نام عمار ہے یہ ہے وہ خاندان وہ جو چچا تھا ابو جہل کا وہ فوت ہو گیا لہذا اب خاندانی طور پر سیادت ابو جہل کے ہاتھ میں ہے لہذا یہ لوگ ایس ڈی مرسی آف ابو جہل ہے ان کا اپنا کوئی حق جو ہے اس مکے کی سوسائٹی میں نہیں تھا ابو جہل کو کل اختیار حاصل تھا وہی ہے جو مار رہا ہے تو کون بچائے گا سرائے کون جس طرح اس نے ان دونوں کو میاں بیوی کو کچوکے کے دے دے کر اور ستا ستا کر اور بدترین جس کو آپ تہذیب کہہ سکتے ہیں اس کا ہدف بنا کر اور دونوں کو شہید کیا ہے یہ جو وہ داستان ہے پرسیکیوشن کی صحابہ کرام کی اس میں سب سے زیادہ دردناک باب یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر یہ دونوں پہلے شہید ہیں اسلام کی راہ میں جن کو کہ ابو چہل نے شہید کیا یہ ہے وہ پس منظر جن میں کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. اب اس پس منظر میں ایک نفسیاتی جو ان کی سوچ کا ایک معاملہ ہے اس کو ذرا پہلے سمجھ لیجئے ایک روایت بھی بلکہ یہ بخاری میں موجود ہے وہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ پوری آیتیں اب کھلتی چلی جائیں گی ایک ایک لفظ بولتا ہوا نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ حضرت خباب الرف جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جن کو دہتے ہوئے انگاروں پر نٹایا گیا تھا وہ راوی ہیں اس روایت کے کہ جب ہم پر شدائد بے انتہا ہو گئے اور ناقابل برداشت ہو گئے تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور اس وقت خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے ہم حاضر ہوئے ہم نے ارض کیا کہ حضور اب یہ مسائل ناقابل برداشت ہو رہے ہیں اللہ لنا کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو حل کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ہاتھ سل کرے جو ہمیں اس طرح ستا ہیں اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس پر اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے اس پر الفاظ یہ اس روایت کے کہ حضور کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار آئے اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا تم تو بہت جلدی کر رہے ہو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جو لوگ سابقہ انبیاء اور پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھی اور حواری بنے تھے ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لاتے تھے زمین میں گڑا کھود کر آدھا اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے اور جو آدھا دھڑ اوپر رہ گیا ہے تو سر پر آری رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو تو حصوں میں بانٹ دیتے تھے لیکن وہ اپنے اس دین پر قائم رہتا تھا ہٹتا نہیں تھا ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کے بڑے بڑے کندھوں سے ان کی ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں پر سے کچھ دیا جاتا تھا ایسا بھی ہوا ہے اور اس پر تو پوری صورت ہے قرآن مجید میں سورہ بروج و سبائے ذاتل بروج کہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ بنا کر اور ان میں زندہ جھونک دیا گیا ان کو کہ جو جنہوں نے اسلام اور ایمان کا دعویٰ کیا اور اس کو قبول کیا انہیں زندہ جلا دیا گیا خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا حضور کے الفاظ ہیں یہ کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا لیکن یہ کہ تم ابھی جلدی مچا رہے ہو یعنی ابھی تو کچھ امتحان اور ابتلاعات اور آزمائشوں کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا ابھی سے ہمت نہ چھوڑو اور ابھی سے جلدی نہ مچاؤ تو جو حضور کا انداز تھا وہی بالکل ان آیات مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالی کی طرف سے بھی ایک اظہار یعنی محبت بھرا اظہار خفگی ایک ناراضگی کا وہ انداز بھی ہوتا ہے نا جس میں محبت ہوتی ہے لیکن بظاہر انداز جو ہے وہ خفگی کا اور اتاب کا ہوتا ہے وہ اطاب کا انداز ہے مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آیا تھا وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ کیا خوب موجے پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے دور وسالے بہر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی ابھی تو یہ یوں سمجھئے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں اور اس کی بھی اصل میں غرض وغیرہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ جب تک کہ ان بھٹیوں میں سے نہیں گزرو گے تم پختہ کیسے ہو گے وہ جو میں نے اقبال کا شعر سنایا تھا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا کمبار تو اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تچی تو تو اینچ کو بھٹی میں ڈال کر پکا کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو در حقیقت تمہاری تربیت کا کورس ہے اس میں تو تمہارے لیے وہ تمہاری پختگی کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے کہ اس میں سے جب نکلو گے تو زر کندن بن کر نکلو گے زر خالص بن کر نکلو گے کہیں کوئی میل کچیل اگر ہے وہ جس طریقے سے کہ بھٹی میں ڈال کر کپڑوں کا میل کچیل دور کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے تمہاری سیرت کی تطہیر تمہارا تسکیہ اس راستے سے ہوگا ایک تسکیہ وہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں اپنے آرام سے اپنے کمروں میں بیٹھ کر اور کچھ اوراد اور اشغال جو بھی کسی بزرگ نے تلقین کر دیے وہ کر لیا اور سمجھا کہ تسکیہ ہو جائے گا وہ تسکیا کا ہوتا ہے تسکیہ صحابہ کرام کا اس طور سے ہوا ہے یہ ہے وہ طریقے نبوی اس کشمکش کے اندر جب مصائب اور مشکلات اور آزمائشوں اور امتحانات میں سے انسان گزرتے ہیں تب ہے در حقیقت کے جو شخصیتوں کا محل کچھ ہے حقیقت نکلتا ہے ورنہ آرام سے آدمی جو ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر اطمینان سے بس کچھ ذکر اور کچھ شغل کر لے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ نیکی حاصل ہو جائے گی کچھ نہ کچھ یقیناً عجر و سواب تو ملے گا انسان نماز پڑھ رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے لیکن وہ انقلابی تربیت یہ نہیں ہے انقلابی تربیت کا راستہ یہ ہے۔ اب کس پس منظر کو آپ نے سمجھ لیا تو بایا آپ پڑھیے اور اپنے سامنے رکھیے یہ اس لیے کہ اب ہمیں تیزی کے ساتھ چلنا ہے وقت کافی گزر چکا ہے علامی یہ حروف مقدعات ہیں جن کے بارے میں پھر کبھی موقع ہوگا تو میں تفصیل سے بیان کروں گا اس وقت جو ہے اس کے بارے میں صرف یہ جانیے کہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقدعات ہیں ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ بس پانچ سے زائد نہیں ان کا جہاں تک حقیقی اور قطعی اور یقینی مفہوم ہے وہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اور کسی کو معلوم نہیں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے کچھ گھوڑے دوڑائے ہیں قیاس کے غور کیا ہے کچھ نکات جو ہیں پیش کیے ہیں کچھ دل کو لگتے بھی ہیں لیکن یہ کہ وہ ایک علمی موضوع علیحدہ ہے جس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں. اب بات شروع ہو رہی ہے ہنسے بنناسو ان رکھو یقول امنا بحملہ یوفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہوں نے آزمایا نہ جائے گا ذرا انداز دیکھیے کس قدر تیکھا انداز ہے اس میں وہ خفگی محبت بھری خفگی ہے لیکن خفگی کا اثر جو ہے بالکل نمایاں ہے اس لیے کہ ایک انداز ہوتا ہے کہ کسی کو براہ راست خطاب کر کے کہا جائے حسم تم کیا تم نے یہ سمجھا تھا اس سے بھی زیادہ ایک مغائرت کا انداز ہے کہ سیدھے غائب میں بات کی جا رہی ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا فتنہ کسے کہتے کو جان لیجیے کسوٹی کو کہتے ہیں جس پر کہ آپ سونے کو گھستے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ کھرا ہے یا اس میں کوئی کھوٹ ہے وہ فتنہ ہے تو جب آزمائش میں کوئی پڑے گا تو پتا چلے گا نا کہ کڑا ہے یا کھوٹا ہے آزمائش میں نہیں آیا امتحان میں نہیں آیا کوئی تکلیف آئی نہیں تو تو وہ کھرے اور کھوٹے گڑمڈ رہیں گے ملے جلے رہیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا نہیں ہوگا تو فرمایا ہس بننا سو یت رکو یقول و حملہ یوفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا ولقت فتن الزین من قبل بالکل وہی بات جو حضور نے فرمائی ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے کیا ابراہیم کو نہیں آزمایا وہ کیا ہے صرف کہ بے خطر کود پڑا اسے نمرود عشق عقل ہے لب بام قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ حضرت ابراہیم کے اللہ تعالی نے بڑے بڑے امتحان لیے ازبت اللہ ابراہیم اور ابراہیم ارب ہُوب کل مات فاطم کالا انی جائے کل کیا حضرت مسیح کے خواتین کے اوپر تشدد نہیں ہوا کیا حضرت موسا پر جو نوجوان ایمان لے آئے تھے ان کی قوم کے کیا ان کو ستایا نہیں گیا تو یہ تو یوں سمجھئے کہ اس راستے کا ایک مستقل معاملہ ہے جو آئے سوچ سمجھ کر آئے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا احسب الناس و یوترکو یقینو آمنا و لا یوفتنور ولقد فتن الزین من قبل ہم نے تو ان سے پہلے جتنے بھی اس راستے میں آئے جس نے کہا آمن تو باللہ ہم نے آزما سچ مچ کا یہ ہم پر ایمان کا دعوے دار ہے یا جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے یہ سچ مچ کا عاشق ہے یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے ظاہر بات ہے کہ امتحان نہ ہو آزمائش نہ ہو تو کیسے ان کی ان کے بابین تمیز ہوگی اگلے ٹکڑے پر غور کیجئے فَلَيَعْلَمَنَّ یا الَّذِينَ اللہ الزین سدقل من کا لفظی ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور جان کر رہے گا انہیں جو جھوٹے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی چیز ظاہر ہو تو پھر معلوم ہو اس کا علم تو ہمیشہ سے لہذا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کھول کر رکھ دے گا اس کو مبرہ کر دے گا اس کو علم نشرہ کر دے گا بات سب کے سامنے آ جائے گی کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں کہہ تو دیا سب نے آمن تو بلّہ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھان کے ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ کا ہمارا ایمان ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر رسول کا عشق کا بھی دعویٰ ہے اور جب ناتے ہم سنتے ہیں تو بڑے جھومتے ہیں لیکن یہ کہ واقعتاً آدمی جھا کے اپنے قلب کی گہرائیوں میں کہ یہ ہم کتنے کچھ سچے ہیں اپنے اس دعوی ایمان میں جہاں کوئی معاملہ آیا اگر ہم اس دین کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے اس حکم کو پیچھے ڈال دیں تو اتنا نفع ہوتا ہے سچ بتائیے کہ ہم میں سے اکثریت کا فیصلہ کس بات کی طرف جائے گا دین کا حکم پس پشت دنیا دنیاوی مفاد وہ مقدم تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے لاپر ایمان کا اور آخرت کے یقین کا جھوٹا دی دعوی ہے فلایالن اللہ النزین صدق ولال کازبین اللہ تو کھول کر رکھ دے گا ان کو کہ جو سچے ہیں جو واقع تن ہم پر جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اپنے دعوے میں صادق القول ہیں اور کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں اب ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس دور کے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی امکان آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہو یہ تو سنچار میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ یا زیادہ سن پانچ نبوی ہجری نہیں اس وقت تک ابھی کل چالیس افراد ایمان لائے ہیں یہ سابقون الاولون ہیں من المہاجرین ان میں سے کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ کہ بات کھولی جا رہی ہے کہ ان آزمائشوں ہی سے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا اپنے ایمان کے اندر اپنا صدق اور واقع سچائی جو ہے اپنے قول کی اس کا ثبوت فراہم کرنا پڑے گا ان آزمائشوں سے ورنہ اس دور کے کسی مسلمان کے بارے میں ہم یہ گمان تک نہیں کر سکتے کون شخص اس وقت کے زمانے میں جھوٹ موٹ کا مدا یہ ایمان بن کر سامنے آیا ہوگا مدنی دور میں تو آئے جھوٹ کے مدعے اس لیے کہ مدنی دور میں تو اسلام کو غلبہ ہو گیا خاص طور پر صلاح ہدیبیہ کے بعد اور فتح بکہ کے بعد اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ پورے جزیرہ نمائی عرب میں اب محمد کی طاقت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سپریم ہے لہٰذا اس وقت تو جھوٹ موٹ کے دعوے دار آئے لیکن اس وقت جبکہ صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے زبان سے انسان کلمہ ایمان نکالتا اس وقت تھا جبکہ یقین قلبی کی وہ کیفیت پوری کی پوری پیدا ہو چکی ہے دل کے اندر ان اولین لوگوں کے اندر ایمان پہلے آیا اسلام بعد میں آیا جبکہ بعد کے لوگوں کے اندر اسلام پہلے آیا ایمان بعد میں آیا کالت لارو امنہ کلم تو میں نو ولا کن یہ بدو کہتے ہم ایمان لے آیا نبین سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ملما یب خل المان ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہاں اسلام پہلے ہو گیا ایمان بعد میں آیا اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ایمان کامل انہیں پہلے حاصل ہوا ہے اور امال کا معاملہ تو ابھی شروع ہونے والا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں بھی تو اب آپ سوچئے تاب دیگر چیر سر ہمارا کیا مقام ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اصل میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا اسے اگر آپ اپلائی نہ کرتے جائیں اپنے اوپر اپنے ماحول پر اپنے حالات پر تو یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں ہر شخص اپنے آپ کو تولے کہ ہمارا دعوی ایمان جو ہے وہ کس جگہ ہے اب دیکھیے جہاں یہ اظہار ناراضگی ہو گیا تربیت کا یہ اصول ہے ہر انسان جانتا ہے کہ کسی سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو پھر نرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کسی وقت آپ کا کوئی بچہ ہے چھوٹا ہے آپ کا خرد ہے کبھی آپ اسے ڈانٹتے بھی ہیں تو کبھی اس کی پیٹ پر تھپکی بھی دیتے ہیں ہمت افزائی بھی کرتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوگی اور اگر ایک چیز کے اندر زیادتی ہو گئی جیسے کہ وہ بات سب کے علم میں ہے کہ بین الخوف و الرجا اگر ہمارا معاملہ رہے گا اللہ کے ساتھ اب تو ہم درست رہیں گے اللہ کی سدا کا خوف بھی ہو اللہ کی مغفرت کی امید بھی ہو. ان دونوں کو کے درمیان بڑے توازن کی ضرورت ہے بینل خوف رجا خوف زیادہ ہو گیا تو مایوسی تاری ہو جائے گی رجا زیادہ ہو گیا تو بے پرواہی پیدا ہو جائے گی ارے وہ تو ہے ہی پالن ہار بخشن ہار وہ تو نقطہ نواز ہے ہی تو جو چاہو کرو جو چاہو حرام خوری کرو بخش دیے جاؤ گے کہ یہ, یہ افراد و تفریح تھے اسی طرح تربیت میں اگر سختی کا ایلیمنٹ زیادہ ہو جائے تب بھی یہ ہے کہ جو بھی زیر تربیت ہے اس کے اندر مایوسی پیدا ہوگی ہو سکتا ہے بغاوت پیدا ہو جائے اور اگر بہت زیادہ نرمی ہو تب بھی وہ بات ہوگی کہ لاڈ اور پیار کے اندر بھی اولاد بگڑتی ہے تو یہاں توازن اس رکو کے اندر اس قدر عظیم توازن ہے کہ اب ان دو آیتوں میں دو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی فلامی حروف مقطاط اگرچہ وہ آیت ہے لیکن یہ کہ مضمون جو بیان ہو رہا اس میں دو آیتیں آئیں اور دونوں میں اللہ کا اتاب ہے ایک اظہار خفبی ہے احسب الناسو یوت رکوق امنا بحم الفتنون ولق فتن الزین امن قبل فلزین صدق القاضبین اب اگلی آیت میں دل جوئی ہے ام حسب الزین یا ملون سی آتے کیا وہ لوگ جو یہ برے اعمال کر رہے ہیں مراد کیا ہے یہ ابو جہل جو ستا رہا ہے ہمارے بندوں کو ہماری اس کنیز سمیہ کو جو یہ ستا رہا ہے اور مار رہا اور کچو کے دے رہا ہے اور ہمارے اس بندے یاسر کو جو ستا رہا ہے اگر یہ یہ سمجھتا ہے کہ بچ جائے گا اور چھوٹ جائے گا اور ہم اس کو سزا نہ دیں گے تو بہت بری رائے ہے جو اس نے قائم کی ہوئی ہے اس میں دیکھیے ان کے دکھی دلوں پر مرہم ہے نا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ بچ جائیں گے یہ تو اب ہماری حکمت ہے کہ ہم نے ابھی انہیں چھوٹ دے رکھی ہے یہ تمہیں مار رہے ہیں ہم چاہیں تو ابھی اس کا ہاتھ چل کر دیں ہم چاہیں ابھی اس کی جان قبض کر لیں یہ کوئی ہاتھ تک نہ اٹھا سکے لیکن اس میں بھی ہماری حکمت ہے تمہاری تربیت مقصود ہے جب تک کہ وہ دھوبی جو ہے وہ کپڑے کو زور زور سے پتھر پر پٹکتا نہیں ہے محل نکلتا یہ تمہاری جو تربیت ہمیں کرنی ہے تمہیں ہمیں سر خالص بنانا ہے کندل بنانا ہے تم پوری نسل انسانی کے لیے مثال بننے والے ہو لہذا تمہیں تو اس بھٹی میں سے گزرنا پڑے گا البتہ یہ کہ یہ بچے گا نہیں جو کچھ یہ کر رہا ہے اس کی پوری سزا اس کو مل جائے گی ام حسب الگین یا ملون سیات یسب کو ساما یا کہتے ہیں آگے نکل جانا یعنی اس میں نقشہ کیا ہے کہ آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی پکڑ سے نکل گئے پکڑ نہیں سکے اسے آپ تو اللہ کی پکڑ سے کون نکل بھاگے گا کون کہاں جائے گا کوئی ہماری پکڑ سے بچ کر نکلنے والا نہیں ہے ہر ایک کو اس کے کیے کا بھرپور دے اگلی آیت میں پھر دل جوئی کا انداز ہے دو آیتیں چونکہ ذرا اتاب کی تھیں دو ہی آیتیں اس کے اندر وہ توازن جو میں نے عرض کیا یہ دل جوئی کی ہیں من کا نرجول علی جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اب بتائیے اس میں وہ ہے دل جوئی کہ اے, اے بلال تم ہم سے ملاقات کی امید میں یہ سختیاں جھیل رہے ہو تمہیں یہ یقین ہے کہ ہماری خدمت میں حاضری ہوگی ہم خلاطوں سے نوازیں گے اس کے لیے یہ سختیاں جھیل رہے ہو ایک بندہ مومن اس دنیا میں ایثار کرتا ہے قربانی کرتا ہے وہ تن من دھن لگاتا ہے ایک شخص ہے کہ جو حرام ذریعے سے کما سکتا وہ نہیں کما رہا وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے کولیگز ہیں میرے ساتھی ہیں اللّہ تللے ہیں ان کے ہاں ایش ہے ان کی اولاد جو ہے وہ اعلی سے اعلی سکولوں کے اندر پڑ رہی ہے اور میں جو ہے اپنے بچوں کے لیے وہ فرار نہیں کر پا رہا یہ جو کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا جو ملے گا میں نے اگر اس کے حکم پر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے نوازیں گے یہ یقین جس کو ہے اب شیتان آ کر وسفسا اندازی کرتا ہے پتا نہیں وہ دن آئے کہ نہ آئے تم یہ سارا معاملہ تو یہ ہے نا کہ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے تم یہ نقد کا نقصان برداشت کر رہے ہیں ادھار کی امید میں تو یہ جو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے اس کا جواب دیا گیام <الْعَلِيمُ> وہ جان لے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا جو کچھ تم پر بیت رہی ہے میں اس مفہوم کو ادا کرنے میں وہ مشرا جو ہے بہت ممد ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ہماری نگاہ میں فننا کا بے اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اے بلال جو کچھ تم پر بیت رہی ہے ہمارے علم میں تمہاری زبان سے آہد ان کا جو کلمہ نکل رہا ہے وہ ہم سن رہے ہیں کہ ہمارا ایک وفادار بندہ ہماری توحید پر اس طریقے سے جمع ہوا ہے کہ اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے احد آحد تو وہ الفاظ جو نکل رہے ہیں بلال کہیں وہ فضا میں تحلیل نہیں ہو رہے ان کے سننے والے ہم ہیں من کا نیل کا اللہ فائن اللہ علیم اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس میں پھر ذرا ایک انداز ہے شان بے نازی اور ایک تھوڑا سا جھجوڑنے کا انداز یہ جو لوگ بھی اس کشمکش میں کسی درجے میں لگے ہوئے ہیں اصل میں تو اس صورت کا مفہوم ان کی سمجھ میں آئے گا ایک صاحب نے یہ بات لکھی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں لکھی ہے اور میں بھی اس کو پورے طور پر صحیح سمجھتا ہوں کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے آپ کسی اپنے بڑے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں اپنی بڑی اعلی اسٹڈی میں اپنی وہ کرسی بھی خاص طور پر وہ جھومنے والی جو بنائی جاتی ہے اس پر بیٹھ کر آپ پڑھیں اور سمجھ لیں اس کو قطان سمجھ میں نہیں آئے گی یہ تو ایک پریکٹیکل مینوئل ہے ہم جب میڈیکل کالج میں داخل ہوئے تھے تو مینوئل آف ڈسیکشن وہ جب ہم ڈسیکشن کرتے تھے تو اب یہ کرو اس کو اگر چیڑا دو گے اس کو تو اس میں سے یہ چیز برامد ہوگی اب یہ سامنے ہے قرآن ایک انقلاب کا مینوول ہے جو ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں میں تمام و کمال جو اس جدو جوہد کے اندر لگے ہوئے انہیں پتا چلتا یہ احساسات کیا تھے جن احساسات میں اللہ تعالیٰ یہ کلام فرما رہا ہے جس کے لیے نہ وہ کشمکش ہے نہ وہ محنت ہے نہ اسے کسی نے کچھ کہا نہ کسی نے اس پر کوئی تانا کسا دین کے لئے تو اس کو اسے کیا سمجھ میں آئے گا یہ کیا کہا جا رہا ہے اٹس آل گریک فرہیم وہ اس کا ترجمہ جان لے گا وہ لغت کھول کھول کر اس کے بانی جو ہے وہ بیان کر دے گا لیکن وہ جو احساسات ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کیا بیت رہی تھی جب وہ آیات نازل ہوئی مان کا بے رب مت ربے کا مجنون یہ کیسے سمجھ میں آئے گا ہاں اگر اللہ تعالی آپ کو دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے اور آپ کھڑے ہوں اپنے معاشرے میں اور لوگ آپ کو کہیں پاگل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا فینےٹک ہے دکیانوسی ہے یہ پچھلے زمانے کی باتیں کرتا ہے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ باتیں تھی جو کہی جا رہی تھی محمد الرسول اللہ جو لوگ اس کشمکش میں ہیں ہی نہیں جنہیں اس سے کبھی سابقہ پیش آیا ہی نہیں جن کے کبھی وہ قلبی احساسات ساتھ ہوئے ہی نہیں جن کا دل دکھا ہی نہیں وہ کیسے سمجھیں گے کہ حضور کو کیوں یہ بات کہی گئی کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ ان کا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمارے علم میں ہے کہ آپ کا سیدھا بھنچتا ہے ان کی باتوں سے یہ کیوں کہا گیا حضور سے کہ فصبر علاما یقول اب حجر ہم ہر اے محمد ارسبر کیجیے جھیلیے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سننا پڑے گا سنیے اور برداشت کیجیے اور ڈٹے رہیے بد نہ ہو کام چھوڑ نہ بیٹھے حوصلہ آپ کا پست نہ ہو جائے فصبل بما صبر کا اللہ بلّا وسبل کبا صبر اولسم من الرسل وسبل حکم رب کا ولا تکن کا صاحب الخوت آپ آب یہ ابتدائی بکی صورتوں میں تو دیکھیں گے واحد کے سیدھے سے حضور کو حکم ہو رہا ہے صبر کیجیے صبر کیجیے وسبر علاما یقول <يَقُولُون> سورہ مدثر کی آیات ہیں تو یا یوہل مدثر قم فانزر فقبر واجر ولا تمن تسطر و فصبل سورہ نون ختم ہو رہی ہے تو عَلَى مَا وسبر علامہ یقولا وسبر حکم رب کا ولا تکن کا صاحب مقصود تو یہ صبر کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے کیا وہ حالات واقعات ہیں کیا وہ احساسات ہیں کچھ تھوڑی سی بھی اگر انسان کو اس کوچے میں کہیں گزر ہو اور اس طرح کی کیفیات کا تجربہ حاصل ہو تب یہ آیات جو ہیں یہ منکشف ہوں گی اور ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ واضح ہوگی اب جو بات مرض کر رہا تھا کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے جسے بھی اللہ نے کوئی توفیق دی ہو کہ دیکھیے میں تو بڑا کام کر رہا ہوں دین کا میں نے اللہ کے لیے یہ قربانی دے دی میں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا کیریئر برباد کر لیا میں نے اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنا فلا نقصان جو ہے وہ برداشت کر لیا تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کا تو ہر وقت ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہ وہی زیادہ ڈیرا لگائے گا جہاں اسے خطرہ زیادہ ہے جو خود ہی اس کے چیلے چاٹے بنے ہوئے اس کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع کرے گا وہ تو خود ہی اس کے راستے پر چل رہے ہیں وہ تو اپنا پورا ڈیرا لگاتا ہے وہاں جا کر جہاں سے اسے اندیشہ ہو کہ یہ میرا جو ہے سارا تانا بانا یہ بکھیرنے کے در پہ ہو گئے لہذا اس کی ہمیشہ کوشش ہوگی کہ کہیں نہ کہیں سے ان کی نیت کے اندر ان کی سوچ میں ان کے احساسات میں کوئی غلط چیز داخل کرنا اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں حضور سے دو مرتبہ فرمایا گیا ہے یہ سورہ آراف میں بھی ہے سورہ حامی مستق میں بھی ہے اور واحد کا سیدھا ہے اگر شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کوئی چھوٹ لگ ہی جائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائے گی اللہ کی پناہ جو ہے اس کو تلاش کیجئے تو یہ بات آپ غور کیجئے یہاں فرمایا و من جاہد فنجاہد النفسی اور جو کوئی بھی جہاد کر رہا ہے وہ جان لے کہ وہ اپنے لیے کر رہا ہے ان اللہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور بے پرواہ سمجھ میں آئی یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم پر احسان کر رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا دین تمہارا محتاج ہے تم ہمارے دین کے محتاج ہے یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورج گجرات میں بھی کہ نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ ابھی مان لے آ یمن علیہ کا نسلم کلا تم علیہ یا اسلام کم اے نبی ان سے کہہ دیجیے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے ایمان اور اسلام کا بل اللہ یمن علیہ کم احدا کم اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا اللہ کا احسان ہے تو احسان مانو بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا منت منع کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناسز خدمت میں داشت تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی احسان ہے کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے تو وہ سلطان ارض و سما اس نے اگر قبول کر لیا کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تو وہ اس کا احسان مانے نہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ پر یا میں کوئی احسان کر رہا ہوں رسول پر یا میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ کے دین پر بلکہ یہ کہ یہ تمام چیز اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے اپنی آکمت بنا رہا ہے اپنے درجات بلند کر رہا ہے اپنی مغفرت کا سامان فراہم کر رہا ہے لہذا یہ ہے دوسری سوچ کہ کہیں بھی کسی ایسے شخص کے دل میں اس قسم کا خیال اور شیطان کو اس قسم کا جو ہے بسوسا اس کے دل میں پیدا نہ کرنے پائے ہی شڈ گارڈ ہیم سلف اپنے احساسات اور اپنے کیفیات جو ہے ان کا جائزہ لیتے رہے کہ کہیں اگر یہ خیال پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کامیاب ہوا اور اس نے ہمیں اڑنگا لگا کر اور ہمیں چت گرایا وہ جاہدہ فن نما جاہد الفسیح فعن اللہ غنی عالمین اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اب اس کے بعد پھر جب ایسی سخت بات آ گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ چھپر تم نہیں اٹھاؤ گے تو اٹھے گا نہیں یہ آپ نے جن لوگوں کو بھی قرآن سے ہے مس ابھی پڑھا ہے پورا قرآن کئی جگہ آیا ہے لوگوں ہم چاہیں تو تمہیں ختم کریں اور قوم لے آئیں ان تطول یصبد القمن وغیرہ یہ تو تم ہمارا احسان مانو کہ تمہیں موقع دیا ہے تمہیں ہٹا کے کسی اور کے ہاتھ میں ہم اپنے دین کا جھنڈا دھما دیں گے پوری نور انسانی کو ختم کریں اور جدید مخلوق لے آئیں یہ بھی ہمارے لیے ممکن ہے بمانہ نسبوقین اللہ نبل ہمارے لیے بات جو ہے ناممکن تو نہیں ہے کہ ہم تمہیں ختم کریں کسی اور کو لے آن. لہذا یہاں تو دین کی خدمت کی جس کو توفیق مل جائے وہ الٹا اللہ کا احسان مانے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے یہ سورہ حج کی جو ہم نے آخری آج پڑھی تھی اس میں بھی یہی مضمون تھا ہوج تبا اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنے نصیب پر فخر کرو کہ تمہیں اس نے سلیکٹ کیا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے لہذا اس کا احسان مانو اور کسی درجے میں بھی اپنا کوئی احسان اللہ پر یا اس کے رسول پر یا اس کے دین پر نہ سمجھو اس کے بعد فرمایا ولزین عامن عاملس والا <الصَّعَلِحَات> اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں للو کف فرن ہیں اب یہ وہ دل جوئی کی بات آ گئی پھر ہم لازمند دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں یہ برائیاں کون سی ہیں ایک تو ایمان لانے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں جو گناہ ہے جو معصیت ہے وہ تو جیسے ہی کوئی شخص کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے تو وہ کلین سلیٹ ہو جاتا ہے پچھلا حساب بالکل ختم پھر یہ کہ ایمان لانے کے بعد بھی آخر انسان انسان ہے کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے کہیں کوئی لغزش ہو گئی تو جو روح اگر کسی نے یہ اختیار کر لیا ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے تن منھن لگانا تو اس راستے میں چلتے ہوئے کہیں کوئی لغزش ہو جائے گی اللہ معاف فرما دے گا اللہ مغفرت فرمائے گا ان کے اس طرح کے جو دھبے ہیں نام اعمال سے ان کو دھو دے گا اصل میں کفر کا لفظ آتا ہے مٹانے کے لیے دبانے کے لیے چھپانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو صاف کر دے گا دھو دے گا دور کر دے گا ان سے اسی سے لفظ کفارہ بنا ہے کفارہ کیا ہے گناہ کے اثر کو زائل کر دینے والی چیز آپ سے خطا ہو گئی آپ نے کفارہ ادا کر دیا تو اس گناہ کا اثر زائل ہو گیا تو یہاں فرمایا والذین عامن عامر الصالحات لن کفرنان ستے ہیم اگر ان کی خطائیں کوتایاں ہوئیں وہ ہم ان کو دور کر دیں گے ولا نجم احسن الزی کانو یا اور ہم لازمن انہیں بدلا دیں گے بہت احسن بہت عمدہ بہت اعلیٰ ان کے اعمال کا جو بھی انہوں نے ایثار کیا قربانی دیں صبر و ثباط استقامت کا جو مظاہرہ کیا جو دین پر جمے رہے اور ڈٹے رہے اور جو حکم ملا اس کو اس کی تعمیل کرتے رہے تو اس کا بہترین بدلہ انہیں ملے گا اب اگلی دو آیات میں خاص طور پر نوجوانوں کا مسئلہ آ گیا یہ تو سب عام ہے اس میں وہ غلام بھی اور نوجوان بھی اور یہ نہ سمجھیے گا میری اس گفتگو سے کہ جو بڑے لوگ تھے یا اونچے لوگ تھے ان کو کوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی یہ فزیکل پروسیکیوشن کا معاملہ ظاہر بات ہے کہ ان دو طبقات کا زیادہ ہوا باقی ان کے لیے اپنے امتحانات تھے حضرت ابو بکر کو اتنا پیٹا گیا ہے ایک موقع پر اتنا مارا گیا ہے اصل میں تو حضور کے اوپر دسترادی کر رہے تھے حضرت ابو بکر آڑے آئے تو پھر ان کو تو چھوڑ دیا حضور کو اور حضرت ابو بکر کو جو مارنا شروع کیا ہے تو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکی یہ ان کے ساتھ بھی ہوا حضرت عثمان کو ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر باندھ کر اور دھونی دے دی تھی دھوئے کی کہ جس سے در رہا تھا آخر کوئی وجہ تھی حالانکہ بنو امیہ کے آنا گھرانے کے چشموں چراغ تھے یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضور کی صاحبزادی یہ دو بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے ہمشہ کی طرف ورنہ کون جاتا ہے اگر تکلیف نہ ہو اور اپنے گھر پر اگر آرام سے وہ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکتے تو سرزمین مکہ کو چھوڑ کر کوئی صاحب ایمان کہیں جانا گوارا کرے گا لیکن یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑا اس لیے کہ زمین تنگ کر دی گئی تھی اس لیے یہاں پر خاص طور پر نوجوانوں کی بات جہاں تک فزیکل پرسیکیوشن کا تعلق ہے وہ تو غلاموں کا نوجوانوں کا ایک ہی تھا لیکن نوجوانوں کے ساتھ ایک نفسیاتی آزمائش بڑی کڑی آ گئی وہ کیا دیکھیے جو نوجوان حضور پر ایمان لایا یا جو نوجوان آج دین کی طرف پیش قدمی کرتا ہے آخر سلیم الفطرت ہوگا نا سعادت مند ہوگا آوارہ مزاج آدمی تو نہیں آتا دین کی طرف اب یہ سعادت مند نوجوان سلیم الفطرت نوجوان ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ بن گئی کہ ان کے والدین کہتے تھے کہ ہم ہیں تمہارے ماں باپ ہم نے تمہیں پالا پوسا ہمارے تم پر حقوق ہیں ہم کہتے ہیں کہ اسی دین پر کار بن رہو یہ سب سے بڑی آزمائش ہے اس لیے کہ وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ والدین کا کوئی حق نہیں ہے یہ تو فطرت انسانی جو ہے وہ تسلیم کرے گی کہ انسان پر والدین کا بہت بڑا حق ہے خاص طور پر والدہ اب حضور کی بھی حدیث میں نے اس سے پہلے سنائی ہے آج پھر اس کو دوہرا رہا ہوں کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے حضور نے فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا کون ان کے بعد آپ نے فرمایا تمہاری والدہ تیسری مرتبہ پوچھا ان کے بعد پھر فرمایا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارے والد اب یہاں یہ ہوا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی ماں مشرکہ باپ فوت ہو چکا ماں نے بڑے ہی لاڈ سے اور بڑے ہی پیار سے اور بڑے ارمانوں سے بیٹے کو پالا وہ بیٹا اس وقت ابھی صرف تین ایجر ہے بیس برس سے کم عمر ہے کتنا سلیم الفطرت ہوگا وہ بیٹا کہ جو اس ماحول میں رہتے ہوئے فورن حضور کے ہاتھ پر بیٹھ کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے لیکن اب ماں نے قسم کھا دی جب تک سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آئے گا نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی میں اپنے آپ کو ہلاک کر بتائیے اس سے بڑا نفسیاتی آزمائش کا کوئی معاملہ کسی سلیم الفطرت اور صالح نوجوان کے لیے ہو سکتا میری ماں جس نے مجھے پالا پوسا جس نے مجھے جنا پالا پوسا جس نے اپنی راتیں جو ہیں ان کا آرام اور چین اور نیند حرام کی میرے لیے آج میری وجہ سے وہ بھوکی مر گئی میری وجہ سے وہ اپنی جان ہلا کرنے پر ٹھل گئی ہے تو نفسیاتی آزمائش جسے کہا جائے گا اس کی سب سے سخت شکل یہ ہے اب اس میں کیا کریں سوال پیدا ہو گیا کہ عملی طور پر جب والدین یہ حقوق جماتے ہوں اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی اپلائی کیجئے گا اس کو ظاہر بات ہے یہاں کفر اور شرک کا معاملہ تو نہیں ہے لیکن کوئی نوجوان ذرا دین کی طرف بڑھنا چاہتا ہے والدین رکاوٹ ڈالتے اپنے حقوق کا جو ہے واسطہ دیں گے اور اس سے اگلی بات ایک اور بھی کہتے ہیں وہ آگے آئے گی وہ میں بعد نہیں بتاؤں گا جب قرآن میں آئے گی لیکن یہ کہ کم سے کم یہ کہ اپنے حقوق کا واسطہ کہ ہماری بات ماننی پڑے گی یہ آزمائش بن جاتی نوجوانوں کی پھر وہ سوال کرتے ہیں اب ہم کیا کریں مالد کا یہ حکم ہے والدہ کا یہ حکم ہے کتنے ہی لوگ ہیں اس وقت یہ, با... یہ فنومینل ہمارے معاشرے میں کافی عام ہو گیا ہے چونکہ بہرحال بہت سی دینی جماعتیں اس وقت کام کر رہی ہیں کوئی شخص جماعت اسلامی کے زیر اثر نوجوان آیا اس نے داڑھی رکھ لی اب نہ باپ کے داڑھی نہ دادا کے داڑھی اور وہ نوجوان داڑھی والا وہ تو وہاں پر اسکویئر پیگ انہیں راؤنڈ ہول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ان کو یہ توفیق تو نہیں ہو رہی باپ کو اور دادا کو کہ وہ بھی داڑھی رکھنے شرم کے مارے لیکن تلے ہوئے کہ اس بیٹے کی اور پوتے کی داڑھی صاف کروائیں گے یا کوئی تبلیغی جماعت کے ذریعے اثر کسی اور دینی جماعت کے ذریعہ اثر نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہیں اور مصیبت بن گئی ہے ان کے والدین کے لیے ان کے بزرگوں کے لیے یہ جو کشمکش ہے بالکل ہلکی سی کشمکش جو ہمارے میں بلفیل اس وقت ہے لیکن اب آپ اس کو ایک ہزار سے ملٹی پلائی کیجیے کہ وہاں ایمان اور کفر کا معاملہ شرک کا اور توحید کا معاملہ لیکن والدین جو ہے وہ اپنی اس پوری جو جو اپنے حقوق ہیں ان کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو حق تم پر ہے اس کے بنا پر تمہیں ہمارے راستے پر چلنا ہو اب اس کا حل کیا ہے وہ جواب دیا گیا میں پھر ارض کروں گا کہ جنہیں یہ مسئلہ ہی پیش نہ آیا وہ اس آیت پر سے گزر جائیں گے بس ایک آیت ہے الفاظ ہیں اس کے یہ مانی ہیں اس میں کیا چیز ہے کیا رہنمائی دی جا رہی ہے پرابلم کیا تھا کہ جس پر یہ آیت نادل ہو رہی ہے یہ کہاں سمجھ میں آئے گا اور اسی طریقے سے ربط کیسے سمجھ میں آئے گا ابھی ایک بات ہو رہی تھی اب والدین کی بات شروع ہو گئی یا فلاں کی بات شروع ہو گئی اس میں رب کوئی نہیں وہ ربط تو اصل میں وہی تاریخی پس منظر ہے وہ حالات ہیں وہ کشمکش باطل ہے جو پس منظر میں موجود ہے اگر وہ سامنے ہوگی تو ان میں سے ہر ایک لفظ کا رب سمجھ میں آئے گا وسین ال انسان اب <حُسْنًا> پہلی بات تو اس میں یہ فرمائی کہ اگر فطرت انسانی میں والدین کا حق ماننے کا جذبہ ہے تو غلط نہیں ہے یہ فطرت ہماری بنائی ہوئی ہے اور ہم نے ہی انسان کو وسیعت کی ہے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ والدین کے حقوق ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں قرآن مجید میں چار مقامات تو میں اس وقت کوٹ کر سکتا ہوں کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے اتنا حق ہے خالق حقیقی اور مربی حقیقی اللہ لیکن ہمارا اس دنیا میں آنا اور ہماری پرورش اس کا ذریعہ ہمارے والدین تو معلوم یہ ہوا کہ شکر کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر اور پھر والدین کا شکر انشکر لی والے والدین شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا وہ قدار ربو کا اللہ تعبد اللہ وبل والدین سالم اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کے سوا کسی کو مت پوچھو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو تو چار مقامات ہیں یہی مقام آپ کو سورہ الانعام میں ملے گا اسی طرح کا مضمون آپ کو سورہ نساء میں ملے گا یہ مضمون پرانے مجید میں چار جگہ ہے لیکن یہاں اب اس کے اندر جو اصل مسئلہ تھا اس کو کھولا گیا وہ انجا کا اور اگر وہ دونوں تم سے جہاد کریں پہلے تو یہ لفظ یہاں سمجھ لیں کہ یہ جہاد کا لفظ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے لیے یہ مشرق والدین بھی جہاد کر رہے تھے اس لیے کہ جہاد کی پوری میں وضاحت کر چکا ہوں سورہ حج کی آیت آخری اور سورہ سب پوری پڑھ چکے وہ جہاد ہی کا موضوع ہے جہاد کے معنی کشمکش حضور بھی جہاد کر رہے تھے توحید کے لیے ابو جہل بھی جہاد کر رہا تھا شرک کے لیے مجاہد تو دونوں اسی لیے جہاد کے ساتھ ہمیشہ فی سبیل لگے گا جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل الشیطان جہاد فی سبیل الاسلام جہاد فی سبیل الاشتراکیہ اشتراکیت کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں وہ بھی مجاہد ہے لیکن وہ اشتراکیت کی راہ کے مجاہد ہیں جو اللہ کے دین کے لیے محنتیں کریں جد جو وجہد کریں وہ بھی مجاہد ہے وہ مجاہد اللہ کے دین کے لیے تو جہاد تو دو طرفہ ایک شہ ہے کشمکش تو دو جیسے آپ کہتے ہیں کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے تو کشمکش کیسے ہوگی جب تک دو فریق نہ ہوں اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر مجاہد ہیں وہ حق کا مجاہد وہ باطل کا مجاہد تو اگر وہ تم سے جہاد کریں وہا کا لے تشرے کبھی نہ لبھی علم کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اس ان چیزوں کو یا ہستیوں کو جن کے لیے کوئی علمی دلیل موجود نہیں نہ کوئی علم میں عقل میں کوئی دلیل نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں کوئی سند فلا توتے ہو ماں تو ان دونوں کا کہنا مت مانو نہ باپ کا کہنا مانا جائے گا نہ ماں کا کہنا مانا جائے گا ماں اپنے آپ کو ہلاک کرتی ہے تو کرے اسی میں آزمائش ہے تو چھیلو اور برداشت ہو اگر باپ جو ہے اس پر اپنے آپ خودکشی پر آمادہ ہو جاتا تو ہو اس لیے کہ یہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی البتہ یہاں ہمارے اعتبار سے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ شرک صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی بت پرستی کا حکم آپ کو دے شرک حضور نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے ڈال کر جس کا حکم مانو گے اسی کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق انفی معاسیت الخالق اللہ تعالیٰ کا حکم ایک ہے اور کوئی شخص دوسرا حکم دے رہا ہے آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا اور اس کا حکم مان لیا وہی آپ کا معبود ہے یہی شرک ہے اس شرک کی اصل حقیقت کو ذہن میں رکھیے بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے شرک کی حقیقت کو ذہن میں رکھیے آپ نے اپنے نفس کے حکم کو مقدم رکھا اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا آپ کا نفس آپ کا معبود بن گیا اور ہوا ہوا افانتا تکن علیہ وکیلا اے نبی کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش سے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو کیا ایسے شخص کی ذمہ داری آپ لے لیں گے اسی طریقے سے حضور نے فرمایا تائبد دینار درہم ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ اللہ کے احکام حلال و حرام کو پس ڈال کر جو دولت کو طلب کرتا ہے اس کا معبود دولت ہے چاہے وہ زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو لیکن یہ کہ حقیقت میں وہ دولت کا پجاری ہے یہ لفظ تو آپ بھی استعمال کرتے ہیں دولت کا پجاری ہے اس لیے کہ دولت کے لیے اس لیے اللہ کے حکام کو پسے پوچھ تو شرک کے اس پورے تصور کو ذہن میں رکھیے اور پھر یہ آیت پڑیے اگر والدین تم پر دباؤ ڈالیں تم سے جہاد کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کا کہنا مت مانو الہیہ مرجیو کم فو نبم بماکم تم میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے یہ باپ اور بیٹے کی نسبت تو یہاں قائم ہوئی ہے وہاں تو سب کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں جواب دہی کے لیے وہاں نہ کوئی بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ کوئی باپ کسی بیٹے کے کام آئے گا لا رفسل لاتکزی والد اللہ والدہی شعین بلا اولود الرح ہوا جاز اللہ والدہی شیا نہ کوئی باپ کسی بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا یوم یفر المروم نہ خی ہے موم میں ہی و ہے وہ صاحبت ہی و بنی یہ کیفیت جو وہ نفسی نفسی کی ہے اسی کو یہاں سمجھو ٹھیک ہے شریعت کے دائرے کے اندر جو ان کے حقوق ہے وہ ادا کرو لیکن دین کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ مقدم رہے گا اب یہ ہے وہ عملی مسئلہ جو نوجوانوں کو پیش آتا اب آگے چلیے اب اس, اس رقوق کا کلائمیکس اب آ رہا ہے اس اگلے نہیں بلکہ ایک آیت کے بعد ابھی ان نوجوانوں کے سلسلے میں ایک بات اور چونکہ یہ بات بڑی سخت تھی والدین کا حکومت مانو اس کے کیا معنی ہے کٹ جاؤ والدین سے اب اس پر زخم لگا دل پر اس کے لیے بھی مرہم رکھ دیا الصالحات عامن عامر الصالحین جو لوگ ایمان اور عمل سالے کی ربش اختیار کریں گے انہیں ہم داخل کریں گے صالحین میں اور کیا مطلب کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم صرف کٹے ہو جڑے بھی تو ہو جڑے کس سے ہو اے مسا ابن عمیر اگر تم اپنے چچا اور ماں سے کٹ گئے تو جڑے بھی ہو کس سے محمد الرسول اللہ سے جڑے ہو اگر وہاں سے تعلق منقطع ہوا ہے تو تمہارا تعلق قائم بھی تو ہوا ہے اگر تم اپنے آبا و اجداد سے اپنی روایات سے اپنے کلمے سے اپنے قبیلے سے کٹ گئے ہو تو جڑ گئے ہو کن سے وہ جو سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے فلاح کا مال علیہ منبی نہ و صدیقی ن شہدائے و صالحین و جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر, اطاع پر کاربند ہو گیا انہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر کہ ہمارا انعام نازل ہوا یعنی ہمارے انبیاء، صدیقین شہداء اور صالحین یہاں سے کٹے ہو اور یہاں جڑے ہو اور حشر کے میدان میں ان کے ساتھ اٹھو گے محمد الرسول اللہ کے جلوں میں چلو گے تم حشر کے میدان میں محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں میں شمار ہو گے تم میدان حشر میں اور تمہارا جو وہاں پر جو تمہیں جمع کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے زمرے میں اب یہ ہے اس زخم کا مرہم کہ ہم کٹ گئے برادری سے کٹ گئے رشتہ داروں سے کٹ گئے اور یہ بات جان لیجئے پھر میں ارد کروں گا سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کٹیں گے نہیں کٹنا کس چیز سے ہے وہی جو آپ ہر روز جو بھی اللہ کی توفیق سے نماز پڑھتا ہے اور جو بھی حنفی طریقے پر وطر ادا کرتا ہے اور اس میں وہ دعائے قلوط پڑھتا ہے وہ نخلاؤ و نت کو میں یاف جو اللہ ہم تعلق اپنا منقطع کرتے ہیں ان لوگوں سے جو تیرے احکام پر نہیں چلتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں لیما تقولون مالا تفلون یہ روزانہ کی ایک کیفیت ہے جس کا انتباق ہم پر ہوتا ہے ہمارے بھائی کیا کریں فاسق ہے, فاجر ہیں بھائی لہذا ان کی غلط رسموں میں بھی شرکت ہو رہی ہے ان کے غلط دھندوں کے اندر بھی شرکت ہے ان کے تمام معاملات میں برادری ہے اس کو کیسے چھوڑ دیں اب برادری کا جو بھی رسم و رواج کا معاملہ کیسے چھوڑ دیں کہ یہ رہے نقلاوں اور نقلوں کو میں یکج لیکن ہمارے تعلق کا اصل معیار ہماری برادری ہمارا رشتہ ہمارا کنبہ ہمارے مفادات کیا کریں اب یہ تو ہمارے گاہک ہیں اور بڑے مستقل گاہک ہیں ان کا تو کچھ نہ کچھ خیال کرنا پڑے گا اگرچہ چیلم ویلم صحیح نہیں ہے لیکن ان کے ہاتھوں جانا پڑے گا یہ تو مستقل کسٹمر ہیں ہمارے ان کے ہاتھ نہیں گئے تو یہ ہمارا وہ گاہک ٹوٹ یہ ہے ہمارے معیارات اور پیمانے اور واقعہ یہ ہے کہ آج اللہ کا ایک بندہ یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کے دین پر چلنا ہے تو کٹنے کا عمل شروع ہو جائے گا اس کہ معاشرہ جو ہے اس کا رخ بالکل اور ہے اس کی ویلیوز کچھ اور ہے اس کا, اس کا انداز کچھ اور ہے آپ کا اس کے ساتھ انقطا کا تعلق ہوگا تب یہ پتا چلے گا کہ یہ ہیں وہ باتیں کہ جو قرآن مجید میں بیان کی گئیں کہنا آسان ہے کہ ابو بکر نے کہہ دیا تھا اپنے بیٹے سے عبد الرحمان سے جب عبد الرحمان نے یہ کہا ہے وہ چونکہ غزبۂ بدر تک ایمان نہیں لائے تھے اور غزب بدر میں وہ کفار کی طرف سے آئے تھے حضرت ابوبکر ان کی زد میں آئے لیکن باپ کا خیال کیا بعد میں ایمان لے آئے تو ابا جان سے کہتے ہیں کہ ابا جان بدر میں آپ میری زد میں آ تھے میں نے آپ کا لحاظ کیا لیکن ابا جان کا جواب یہ کہ بیٹے تم نے یہ لحاظ اس لیے کیا خونی رشتے کا کہ تم باطل کے لیے جنگ کر رہے تھے خدا کی قسم اگر کہیں تم میری زد آ جاتے کبھی نہ چھوڑتا اس لیے کہ میری جنگ حق کے لیے اس میں یہ خون وون کے تعلقات ختم ہو چکے تب ہیں تبھی کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ کہ جو قیدی ہیں ان میں جو ہمارا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو جس کا قریبی رشتہ دار ہو وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردنوائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام کی تلوار نے یہ سارے رشتے کاٹ کر رکھ دیے ہیں اصل رشتہ ایمان کا ہے اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہے جب تک یہ کیفیتنا اور حزب اللہ بنتی نہیں آپ لاکھ جو ہے اپنے نام رکھ لیں بہت اونچے اونچے تنظیم اسلامی رکھ لیں کوئی اور رکھ لیں لیکن یہ کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ نام ہی نام ہے اسماؤن سب تو وہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لی اس کی حقیقت نہیں ہے حقیقت تو تب ہوگی جب یہ کیفیات پیدا ہو اب آگے آئیے جسے میں کہہ رہا تھا کہ اس صورت کا کلائمکس یہ ہے اس رکوع کا مم ان اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یقول و آمنہ جو کہتے تو ہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر فیضا فلاہ جا لافت کا عذاب اللہ اور جب انہیں اللہ کے راستے میں کوئی ایزا پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس سے اس طرح گھبرا جاتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرا جانا چاہیے وہ نوٹ کر رہے ہیں؟ اس کو اچھی طرح سمجھیے انسانوں میں جیسے کہ وہ فارسی کا وہ شعر ہے کہ نہ ہر نہر زنستوں نہ ہر مرد مرد خدا پن جن گوشت کر انسانوں میں تبانا بھی ہے اور کمزور بھی ہیں گاما پہلوان بھی اور ایک عام ناغب کوئی انسان وہ بھی اسی طریقے سے تباہ جو ہے مانوی شخصیتیں وہ بھی ایک جیسی نہیں ہیں کچھ باہمت لوگ ہوتے ہیں اور کچھ کم ہمت لوگ ہوتے ہیں با ہمت لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو قبول کرتے ہیں ہر چیباد آباد اب جو ہو سو ہو ماں کشتی درا بنداختیں ہم نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال دی اب یہ نہیں بلکہ اس کے آخری کلائمیکس تو وہ ہے جو تاریخ نے کیا تھا ساحل انلس پر تاریخ تو برکنارے اندلس سفی نسوخت کشتیاں ہی جلا دی کہ واپس جانے کا خیال ہی نہ آئے تو کچھ لوگ وہ آتے ہیں جو کشتیاں جلا کر آتے ہیں اور جن کے اندر اتنی ہمت ہے اللہ کی عطا کی ہوئی کہ وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ٹوٹلی totally آئیڈینٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو جیئیں گے تو اس کے ساتھ مریں گے تو اس کے ساتھ جس کو کہ قرآن میں حضور سے کہلوایا گیا کہ کہیے کہیئے سلاتی و روسو کی و مہیا و رب المین اے نبی کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرور ہے یہ ہے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود ایک مقصد کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اب یہ کشتی ہے یہ چلے گی تیرے گی تو ہم چلیں گے اور تیریں گے اور یہ ڈوبتی ہے تو ڈوبیں گے کشتی کو چھوڑ کر نہیں جائے لیکن یہ ہمت یہ تو ہے نا مومنین نے جو آئے اب ہرچے وعدہ بعد کچھ بیچارے کمزور لوگ وہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ بات اچھی ہے صحیح ہے دل کو لگی ہے قبول کر لی اب جب آئی آزمائش تو گھبرائے ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہوئی ہمت جو ہے اندر سے کچھ ڈھیلی پڑنی شروع ہوئی اور یہاں میں پھر دوبارہ عرض کروں گا جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف اصولی بحث کی حیثیت سے ذہن میں رکھیے بل فیل اس وقت کسی کا بھی یہ معاملہ نہیں تھا یہ صرف پیشگی تمبی ہے اس لیکن تب اتنی سخت ہے کہ جو اگر کوئی ہوگا بھی بیچارا کمزور اس وقت تو ان چیزوں سے ان کی ہمت ایسی بندھا دی اور ان کے سامنے حقیقت کو ایسے روشن کر دیا کہ ہمیں پورے مکی دور میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی بڑی سے بڑی پرسیکوشن سے بھی کسی شخص نے قدم پیچھے ہٹایا پورے بارہ برس یا تیرہ برس میں ایک مثال ملی لیکن یہاں پر اصل میں وہ تنبیہ جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے ارد کر رہا ہوں نظر یہ اعتبار سے یہ کیفیات مدینے میں جا کر تو بتمام کمال ظاہر ہوئی اور یہی اصل میں شہ ہے جس سے نفات وجود میں آتا ہے کہ اب آپ نے ایک چیز کو سمجھا کہ ٹھیک ہے چلے لیکن جب آئی آزمائش مصیبت تو اب آپ کی ہمت جواب دے گئی آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آپ نے کوئی جھوٹا بہانہ بنایا اور پیچھے ہٹ گئے یا دیکھا لوگوں کو دائیں بائیں اور کھسک گئے اور پٹپائی اختیار کی یہی نفاق کا مرض ہے یہ بڑھتے بڑھتے پھر اس درجے تک پہنچا ہے جو ہم سورہ مراف میں پڑھ چکے لہذا یہاں اس کا نقطہ آغاز جو ہے اس کو سمجھ لیجئے وہ کیا ہے ومن سے من یقول وام باہ ہے اس میں ایک بات نوٹ کر لیجیے مغالتا نہ ہو یہ کمزور طباہ جو ہیں اگر تو یہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے رہیں اپنی خطا کو مانتے رہیں اپنی کوتاہی کو تسلیم کریں اصلاح کے لیے مسلسل کوشہ رہیں تو ان کو منافق نہیں کہا جائے گا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کچھ ذوف ایمان ہے یا کچھ ان کے اندر اپنی طبیعت کی کوئی کمزوری ہے لیکن نفاق نہیں نفاق کا بات آ جب جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے جب جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی جب الٹا ان لوگوں کے خلاف ایک نفرت اور قدورت دل میں پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ جو آگے بڑھ کر قربانیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے ان کے مت ماری گئی ہے ان کو تو اپنے دائیں بائیں کی فکر نہیں رہی اپنے بھلے برے کی سمجھ نہیں رہی اور انہوں نے ہمارے لیے بھی مصیبت پیدا کی ہوئی ورنہ کوئی بھی آگے نہ بڑھے تو سب برابر رہ جائیں یہ آگے بڑھ جاتے ہیں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں نمایاں ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے مصیبت ہم پر تو اہل ایمان سے ان کو ایک نفرت اور ایک موغ اور ایک دشمنی پیدا ہونی شروع ہو گئی یہ ہے وہ امراض یہ اس مرض نفاق کی مراحل اور اس کے مدارج یہ میں سورہ منافق کے ضمن تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس لیے صرف کمزوری کو نہ سمجھیے کہ نفاق ہے کمزوری کمزوری ہے لیکن جب جھوٹ کا جھوٹی قسموں کا اور وہ صادق ایمان لوگوں سے یہ پیدا ہو جائے گا تو وہ نفاق کہلائے فرمایا وہ من انا من یقول و عام لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے اللہ پر فیضاض اللہ جب انہیں اللہ کے راستے میں کوئی ایزا پہنچی جال فطرت اللہ سے قزاب اللہ تو لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے اگلی آت پڑھیے وَلَئِن جا نسر مِّن کا اور اگر تیرے رب کی طرف سے آیت وہی ہے اس کا اگلا حصہ پڑھیے اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے یعنی فتح آ جائے اراج اللہ کی مدد کا مطلب کیا فتح تو اب یہ آ جائیں گے اور یہ کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے لقول انا کنا ماک <مَعَكُم> وہ یہ کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے یعنی مشکل وقت کے ساتھ ہی نہیں مشکل وقت ہمارے ہاں وہ گھریلو زبان میں ایک کہاوت ہے اردو کی کہ لڑائی کے وقت پیچھے اور بھاگنے کے وقت آگے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے رہتے ہیں کنارے پر کہ ذرا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو یہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے کوئی خطرہ نظر آئے تو کھسک جاؤ اسی کو سورہ حج میں ایک عجیب تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا ہے ممینا سے میبد اللہ الا حرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے دھار میں کود کر نہیں تو اگر تو صورت یہ ہو پہ نسابہ خیر انت ماننا اگر خیر ہے خیریت ہے تو مطمئن ہے وہ ان عصابت ہو فطرت ان ان ہی اگر کوئی آزمائش آ گئی تو اونگھے منہ گر پڑتے ہیں خسرت دنیا والا آخرہ. یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں کا تو یہ ہے اصل میں وہ نقشہ نفاق کی اصل حقیقت یہ کہ ایک انسان یہ تو سمجھیے کہ فطرت انسانی ہے حق جو ہے اس فطرت کو اچھا لگتا ہے فطرت اس کی طرف بڑھتی ہے لیکن کمزوری طبیعت کی آڑے آ رہی ہے امتحان اور آزمائش میں گھبرا گئے ہیں اس وقت پیچھے ہٹ گئے اور جب وہ صورت بدلی اور مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تو آگے آ کے موجود ہو گئے یہ کردار ہے اب اس پر تبصرہ سنیے اولیس اللہ بے عالم ابافی صدور العالمین تو کیا اللہ تعالی خوب واقف نہیں ہے اس سے جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے ولا عالم اللہ الدین اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا اس کو کہ کون حقیقت مومن ہے اور اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا کہ کون منافق ہے یہ نفاق کا یہاں آ رہا ہے مکی صورت میں اور مکی کا بھی یہ دور جو ہے وہ آخری دور نہیں ہے یہ بالکل تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ پانچ میں نازل ہوئی سر پانچ نبوی میں جبکہ ہجرت حمشہ کا واقعہ ہوا ہے اس کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں آگے ہے ہم آئندہ نشست میں ان جو ہے اس کے جو اگلا حصہ پڑھیں گے اس میں یہ باتیں اور کھل کر سامنے آ جائیں گی تو نفاق کا لفظ وہاں جو استعمال کیا جا رہا ہے اگرچہ واقعتاً مکی دور نفاق سے بالکل خالی ہے اس کا کوئی امکان نہیں کہ ان میں کوئی ایک بھی شخص ایسا ہو لیکن یہ کہ حقیقت کو تو واضح کرنا ہے تاکہ بات سامنے رہے کہ دیکھو ذرا سی کمزوری دکھاؤ گے تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی پھر آخری منزل نفاق ہے یہاں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جب کہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اب جو امتحان جو آزمائش جو ابتدا جو بھی دینا پڑے جو کرنا پڑے کرو جو چھوڑنا پڑے چھوڑو وہ جس پر کہ ہمارے مولانا متین ہاشمی صاحب بہت چکرا رہے تھے روبرو میں کہ یہ کیا آپ نے ہجرت کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا اور جہاد کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا اور میں انہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا سمجھا رہا ہوں دیکھیے ہجرت کے مانی صرف گھر بار چھوڑنا ملک چھوڑنا نہیں ہے حضور نے فرمایا جب پوچھا گیا ای افضر و یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انتہ ما کرے ہر بک ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے اور نیت یہ رکھو کہ اگر کوئی وقت آیا دین کے غلبے کی جد و جہد میں کہ مجھے اہل و عیال کو گھر بار کو وطن کو ملک کو چھوڑ کر جانا پڑا تو جاؤں گا کوئی بیڑی میرے پاؤں کے اندر نہیں پڑے گی یہ نیت اگر نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے وطن ایمان سے بالا تر ہے اس کا مطلب ہے اہل و عیال ایمان سے بالا تڑے اگر نہیں ہے تو نیت یہی ہوگی کہ کوئی چیز میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی اگر وقت آیا لیکن آج ہجرت کر سکتے ہیں آپ شروع ہو جائے گا آپ کا ہجرت کا عمل جس شخص کی زندگی میں جو چیز غلط ہے اسے آج چھوڑ دیں ہجرت شروع ہو گئی اس لیے کہ حضور نے ڈیفائن کیا ہے انتہ جورا ماں کرے ہر اب بک جہاد کسے کہتے جہاد کے مانی یہ نہیں تلوار ہاتھ میں ہو رائفل ہاتھ میں ہو اور آپ نکل کھڑے ہو یہی جہاد ہے بلکہ جہاد تو آپ سے پوچھا گیا ایل جہاد افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا آپ نے فرمایا انت جاہدہ نفسک کفی تعات اللہ افضل ترین جہاد تو یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو اسے اللہ کا متی بناؤ البتہ نیت یہ رکھنی لازم ہے کہ اللہ کوئی وقت آئے صرف نیت نہیں خواہش اور تمنا دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ کوئی وقت آئے کہ خال تیرے دین کی جد میں کوئی وقت آئے کہ میری گردن کٹے جو سینہ اس آرزو سے خالی ہے وہ نفاق کا مسکن ہے اور یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے سینے کے اندر جس مسلمان کو موت آئی اس حال میں کہ اس کے دل میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی اور اپنی شہادت کا کی موت حاصل کرنے کی اگر اس کے دل میں تمنا بھی نہیں ہے آرزو بھی نہیں ہے فقط ماتع شروبت من الفاق تو اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقعی تو ہجرت یہاں سے شروع ہوئی وہاں تک ہے جہاد یہاں سے شروع ہوا وہاں تک ہے ان سارے مراحل کو ایک اجتماعی نظم کے تحت طے کیا جائے گا جب تک کہ وہ اجتماعی نظم نہ ہو اس کے اندر پلاننگ نہ ہو اس میں کیسے طے ہوگا کہ اب کون سا مرحلہ ہے اب ہمیں کون سا اطمام کرنا ہے ایک اجتماعی نظم اور وہ نظم وہ جو لرض کر چکا سم اوتاد اس کے لیے ہے بیعت سم اوتاد فی المعروف اور بیعت جہاد جو صاحب کرام کی زبان پر وہ ایک ترانے کی شکل میں الفاظ تھے غزبۂ احزاب میں نہن اللزین ابا یو محمد جہاد اما بقینا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے تو یہ ہجرت اور جہاد اور بیت یہ تین چیزیں جو ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں کچھ خاص تصورات جو ہیں ان کے ساتھ ایسی چپک گئی ہیں کہ ان کا وسیع اور حقیقی تصور ذہنوں سے اجڑ ہو رہا ہے لہٰذا جب وہ بات کہی جاتی ہے تو اچھے اچھے لوگ بھی اس میں جو ہے وہ ایک نئی سی بات ہے کوئی نیا سا معاملہ ہے تو میں نے عرض کیا طرح شروع میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ مسئلے چھڑ گئے ہیں اب بہرحال گفتگو ہوگی کوئی اعتراض ہے تو اعتراض آئے گا اس کا جواب ہم دیں گے اگر کوئی ہماری غلطی واضح ہو گئی ہم اسے رجوع کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ اشحاد رجوع کریں گے اللہ اعلان رجوع کریں گے لیکن اگر کوئی غلطی امام احمد ابن حمبل میں نے اپنے ایک بزرگ کو زمانے میں خط بھی لکھا ہے اس میں, میں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے محض آپ کے احترام میں یہ بات میں اب نہیں چھوڑوں گا ہاں اگر کتاب و سنت سے آپ ثابت کر دیں تو چھوڑوں گا اس لیے کہ میرا لیے تو میرے سامنے خیر حضور کا اسوا تو ہر مسلمان کے سامنے سب سے اعلیٰ ہے ہی حضور کے ایک ادنا غلام ہے امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ ان کا اسوا یہ ہے کہ جب خلق قرآن کے مسئلے پر انہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا وہ مار انہیں پڑی ہے کہ کہا یہ گیا ہے تاریخ میں کہ اگر ہاتھی کو وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بال بلا اٹھتا اس وقت بھی ان کی زبان پر ایک لفظ تھا ای تو نی بش کتاب اللہ و سنت رسول ہی قول لوگوں جو چیز مجھے بنوانا چاہتے ہو مجھ سے اس کے لیے کتاب اللہ سے کوئی دلیل لے آؤ اس کے لیے سنت رسول سے کوئی دلیل لے آؤ میں مان لوں گا لیکن اگر ان دو دلیلوں میں سے کوئی دلیل نہیں ہے تو کوئی شے مجھ سے وہ بات بنوا نہیں سکتی کوئی خوف کوئی پرسیکیوشن کوئی مخالفت اس سے نہیں ہاں ای تو بے شم کتاب اللہ وسنت رسول یا کچھ ہے اللہ کی کتاب سے اس کے رسول کی سنت سے پھر اگر گردن خم نہ ہو تو پھر وہ اسلام کی گردن نہیں ہے پھر وہ ایمان کا مسکن نہیں ہے وہ جو ان دو دلیلوں کے آگے سر نہ جھکا دے لیکن یہ کہ اگر کوئی دباؤ کی دلیل اور مخالفت کی دلیل وہ خواہ فتوے ہو وہ خواہ کسی کی کوئی بات ہو اگر بے دلیل ہے تو اس کے لیے کم سے کم میرے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے بہرحال یہاں فرما دیا گیا کہ فلیال من اللہ الزین عامل ولافقین جان لو کہ انہیں آزمائشوں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا جو اس میں جمے رہے ڈٹے رہے وہ مومن ہوں گے اور جو یہاں ہمت ہار کر پیچھے ہٹ گئے وہ پھر منافقین شمار ہوں گے اگرچہ جیسا کہ میں نے ارض کیا جس دور میں یہ نازل ہوئی کوئی ایک شخص بھی محمد کے ساتھیوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں نکلا جس نے قدم پیچھے ہٹایا لیکن بہرحال تمبیش جو ہے اب آباد تک کے لیے قرآن میں آ گئی اگر نہ آتی تو میرے اور آپ کے لیے کہاں سے رہنمائی کا سامان فراہم ہوتا اب آخری چیز ہے ہم پہنچ گئے سورہ مبارکہ اس رکوع کے اختتام پر یہاں پھر وہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے ایک تو والدین کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے اپنے حقوق کا پاس اور اس کی دلیل سے دباؤ ڈالنا ہے ایک اور بڑا مس مسلحانہ اور مشفتانہ اور خیر خواہانہ اور ناسحانہ انداز ہوتا ہے دیکھو بھائی ہم نے کوئی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے آخر تجربہ ہے ہمارا ہوتے ہیں لوگ کچھ جو کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں ان کو تباہ کر دیتے ہیں ہوتا ہوا تو کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں آ چکی ہیں لہذا ہم جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں ہمارا تجربہ ہماری سوچ ہماری سوج ہماری بوج اب اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہمارے راستے پر چلو اور اگر بالفرض بالفرض اگر یہ راستہ غلط ہوا اور تمہارے خیال میں اللہ تعالی کے ہاں جواب دہی ہو جائے گی تو ہم جواب دیں گے تمہاری طرف سے ہم تمہارا, تمہاری ذمہ داری ہم پر ہے یہ سنا ہوگا جن لوگوں کو بھی کوئی اس میدان میں کوئی قدم رکھا ہے ایسی باتیں اس نے سنی ہے ہاں قدم نہیں رکھا تو یہ ٹھیک ہے اس کے لیے یہ گری ہوگی لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ اس میدان میں قدم رکھے تو یہ ساری باتیں سننے میں آئیں گی کہ ہماری ذمہ داری ہے تم آؤ یہ خام کا تمہیں کسی نے ورغلا دیا اور غلط راستے پر تم جا رہے ہو جو ہمارا راستہ ہے اس کو اختیار کرو اگر کوئی اس میں ذمہ داری کا سوال ہوا تو ہم اٹھائیں گے یہ ہے وہ بات جو یہاں آ رہی ہے کال الزین کفرزین اور کہتے ہیں کافی ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو اتب سبیلنا ولنحمل یا ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطائیں یعنی دائر باتیں خطائیں ان کے نزدیک تو خطا تھی نہیں نا لہذا میں نے کہا تھا بالفرض فرض بل فرض اگر یہ غلطی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں。اللہ تعالیٰ کے ہم جواب دیں گے تم آؤ ہمارے اس راستے پر جو ہم بتا رہے ہیں اس پر عمل کرو باقی اللہ تعالیٰ کے جواب دے تمہاری طرف سے بھی ہمارے ذمہ وہ بات تھی جو انہوں نے بھی کہی و کال الزین کفر الدین آ من تب سبھی لنا ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ اب اس پر تبصرہ کیا ہے وماہم بہ ملی من خپا من ہم من کہ وہ نہیں ہے اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی یعنی یہ تمبی اب کس کی ہوئی کیا نوجوانوں یہ جان لو کہ یہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے ان کے اس کہنے میں آ کر اگر تم نے اپنا بوجھ یہ سمجھا کہ ان کے ذمے رہا اور آپ نے ان کا راستہ اختیار کر لیا تو آپ کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں آئے گی آپ کو اپنی جوابدہی خود کرنی ہوگی دین میں اصل چھ جس کی بنیاد پر کہ اللہ کیا جواب یہاں جوابدہی ہے وہ انسان کا خود آ و بالغ ہو جانا ہے آ و بالغ انسان ہے اور اس پر حق کا انکشاف ہو گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے اب کسی دلیل سے اگر کسی دباؤ میں آ کر اگر وہ راستہ چھوڑتا ہے تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا وبال اسی پر ہوگا جوابدہ اسی کو کرنی پڑے گی کوئی بزرگ اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں کوئی بڑا اس کی طرف سے اللہ تعالی کے جواب جوابدہی کے لیے اس کٹہرے میں وہ نہیں آئے گا فرمایا بما ہم بے حامل من خطایا ہوں نہیں ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی یعنی کوئی ذرہ برابر بھی ان کے بوجھ میں کمی نہیں کر سکیں گے ہاں ہوگا کیا والا یہ ملن اسکال ہوں وہ یہ ضرور ہوگا کہ یہ بزرگ لوگ جو اس طرح اپنے نوجوانوں کو دین کی راہ سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اپنے بوجھ میں تو اضافہ کر رہے ہیں اور وہ لازمن اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی یعنی یہ برگلانے کی جو کوشش ہے اس کی وجہ سے اپنے بوجھ میں تو وہ اضافہ کر لیں گے لیکن اے نوجوان تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری ذمہ داری کوئی اٹھا سکے یہ جھوٹے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ أَسْقَالَهُمْ اور یہ اٹھائیں گے لازمن اپنے بوجھ بھی اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی بال یوس الن یومل قیامت اما قالو اور لازمن ان سے باز پرس ہوگی پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس اختراع اور جھوٹ کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے کہ ہم تمہاری طرف سے جواب دیں گے اس سے بڑا کوئی اختراع نہیں لاتذر واضر تم وزرا اخرا اللہ تعالیٰ کی اس عدالت میں کوئی کسی دوسرے کا نہ نہیں ہوگا اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے ہی نہیں یہاں وہ تیرہ آیات ختم ہوئی جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ جو خاص ایک پس منظر ہے ایک حق و باطل کی کشمکش اور انقلابی اس مرحلے کے اندر چوتھا مرحلہ جس میں پروسیکیوشن ہے جس میں ایزائیں ہیں ابتدایں ہیں آزمائشیں ہیں جان اور مال کا نقصان ہے وہ جو سورہ بقرہ میں آ کر بات کو اور کھولا گیا کہ والا نبل ون نکمب من الخوف ہے ول من الموال ہے ول اس کشم کشمہ جو لوگ مبتلا ہوں ان کے جو ذہنی کیفیات ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے پس منظر میں یہ ہیں آیات کہ جو ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئیں اس میں تنبی بھی ہے دل جوئی بھی ہے اس میں ان کی پیٹ تھوکی بھی گئی ہے شاباش بھی دی گئی ہے ہمت بھی بدائی گئی ہے اور ساتھ متنوع بھی کر دیا گیا ہے اگر تمہاری ہمت جواب دے گئی اگر تم نے پشپا اختیار کی تو جان لو کہ پھر اس, کا، اس کی منزل نفاق ہے یہ اس اعتبار سے اس موضوع پر میں اپنا ایک ناچیز رائے ہے جو ارز کر رہا ہوں میرے نزدیک اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے یہ جامع ترین مقام ہے یہ تیرہ آیات اس موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آیات ہیں البتہ آپ اس میں یہ جان لیجئے ان کے ضمن میں کچھ ہدایات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر دی گئی وہ اس کا یہ سات رکوؤں پر مشتمل ہے یہ سورت پہلا رکو تو یہ ہے جامع ترین وہ تو ہم نے پورا پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب اس کے بعد تین رکوؤں میں جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہوتے ہیں ان کا ایک سلسلہ آتا ہے پھر آخری تین رکوعوں میں کچھ ہدایات ہیں جہاں سے اکیسواں پارا شروع ہوتا ہے اگلے انشاءاللہ تعالی جو ہمارا پروگرام ہوگا شام الدا کا 29 جولائی کو اور اس سے اللہ کرے کہ پھر کوئی تبدیلی نہ ہو اور ہمارے یہ ہوٹل کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس کی پابندی کر سکے کہ ہم نے جو طے کیا تھا کہ آخری سوموار آگے پیچھے ہونے میں پھر لوگوں کا وہ پروگرام کا کچھ حرج کسی کو صحیح اطلاع نہیں ملی کسی نے اخبار کا اشتہار دیکھا کسی نے نہیں دیکھا تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے ڈسٹرب نہ ہو اور آخری سوموار ہر مہینے کی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ ہمت دے اور حالات کو سازگار فرما دے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے مطابق اس کو لے کر چل سکیں اس میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ وہ تین رکوع پورے تو نہیں ہو سکیں گے لیکن ان میں سے آیات میں سلیکٹ کر کے لے آؤں گا اور اسی کے مطابق یہ ایک پرچہ ہم چھپوا لیں گے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے استقامت کے لیے بنیاد کیا ہے جو شسک و باطل کی اس کشمکش میں مبتلا ہے اس کے لیے سہارا کون سا ہے یہ وہ مضامین ہے کہ جو آخری تین رکوعوں میں آئے ہیں وہی حدانہ لہٰذا رحمد کا انتل پروردگار آج کی اس محفل میں تیری آیات بیہ نات کے ذریعے سے جو ہدایت ہم پر منکشف ہوئی ہو اے اللہ اسے مستقل ہمارے ذہنوں اور دلوں کے اندر قائم کر دے اور یہ ہدایت اب زائل نہ ہونے پائے اے اللہ تعالی ہماری اس ہدایت میں اضافہ فرما ہمارے دلوں میں ایمان کا نور بڑھا ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول ہمارے اندر ہمت پیدا کر اور ارادہ پیدا فرما دے اس لیے کہ ارادہ بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے کہ ہم تیرے دین کے لئے جینے اور مرنے کا عزم کر لیں اپنی جان اور مال اور تن اور تیرے دین کے لئے لگانے کا ایک فیصلہ کریں اے اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما شر سے دور رہنے کی ہمت عطا فرما اے اللہ ہر اس کام کی ہمت عطا فرما جس سے تو راضی ہے اور ہر اس چیز سے علیحدہ ہو جانے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری ناراضگی ہے اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو اور ہمیں اس کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہر اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو اور اے اللہ ہم کہیں دھوکے سے ایسے لوگوں کے پندے میں نہ پھنس جائیں اللہ منصور من نسرہ محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مربن وخض المن آرزان دین محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم ولاج و ولا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد ان صاحب ہی